الشيطان الرجيم أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن هو الرحمن الرحيم رو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس sana mo min mohay malkot duut sana mo ka لو ملیک حبیب اللہ بلا سب ہاں پام بٹتا ہے باڑہ نور کا شبحا پام ہو بٹتا ہے باڑہ نور کا سد کا نور کا آیا ہے تارا نور کا سد نین نور کا آیا ہے تارا نور کا والے دیکھ دیکن تیرا امام نور کا تانچ والے دیکھ دیکن تیرا امام انور, انور کا سر چکاتے ہیں الہی بول پالا نور کا چکاتے ہیں بول پالا انور کا میں گدا تو بادشاہ بن دے سج کا انور کا نور دن دونوں بینا دے ڈال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچانور کا تیری نسلیں پاک میں تیری نسلیں پاک میں تیری نسل پاک, پاک میں ہے بچہ है کا تیرا سب گرا نا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرا نا نور کا ایسائی احمد نوری کا پیسے نور گئے رضائے نوری کا پیسے نور ہو گئی میری غزل بڑھ کر کسی دا نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر نور کا ستکا نور کا آیا ہے تارا نوریکا خدا درد ہے تم <سلام> ہمارا <سلام> رزق خوش کا ہے کھلاتے یہ ہے سلو عل بسلم رزق خوش کا ہے کھلاتے یہ ہے سلو عَلَيْهِ بَسَلَّمْ إِنَّا عَاطَيْنَا كَالْقَافَرْ کسرت پاتے یہ ہے علیہ وسلم ساری کسرت پاتے ہیں سلے نار تقدیر نارائری سالت نارائری سالت علمائے ہلے رضا فیضے رضا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سيئات ما يهديه الله فصلى مود الى وما يهنيه يضلله فضل هذه والله شهادو الله اله الا الله وحده لا شريك له وان اشهد ان لا اله الا الله و محمد مبعوث عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أمزلناه في ليلة القبر وما أدراك ما ليلة القبر ليلة القبر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ على سيدنا ومولانا محمد معضن الجود والكرم وآله وبارد وسلِّم صلاةً وسلامًا عليك الله نخمده ونستعينه ونستغفره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 ومن يضلله فلا حادي له ونشهد الله لا إله الله وحده لا شريك له ونشهد عما سيدنا ومولانا محمدا عبده رسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القبر وما أدراك ما ليلة القبر ليلة القبر خير من ألف شعر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولام لاری میں مجلس متفر ہم دو سلاد کے بعد اس فقیل و نئے آپ حضرات کے ساتھ قرآن مجید قرفان حمید سود قبر سے ابتدائی آئے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس وقت کوئی مفصل تقریر نہیں چند منٹ آپ کے لوں گا اور اس کے بعد نماز ذکر ادا کی جائے اس کی ضرورت سے نہ کھڑا ہوا کہ اس شب کی قدر اور منزیلت آپ کو بتائی جائے سب سے پہلے تو ہم اپنی بار کا رب, رب الزت میں شکر ادا کرتے ہیں اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی الحمدللہ للہ پورا قرآن مجید فرقان حمید سنایا اور سنا گیا یہ اللہ تبارکہ وطالعہ کی بہت بڑی نعمت رحمت یوں تو ہم قرآن مجید عموماً شب و روز میں پڑھ نہیں پاتے لیکن یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰوں کی برکت کہ آپ نے اپنے زمانے میں یہ قانون بنا دیا شراویوں تو حضور کے زمانے میں ہوئی لیکن شراویوں میں قرآن مجید اور قان حمید کے ختم کا رواج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تارانوں سے ہوا تاکہ وہ لوگ جو کبھی قرآن مجید کو چھوٹے نہیں پڑھتے نہیں وقت نہیں کم سے کم رمضان ہوں پورا قرآن مجید قرقان حمید سن لیں یہ بھی ان کے لیے یقیناً باعث رحمت یہ شب جسے شب قدر کہتے یہ اتنی قدر والی رات ہے کہ فرما ہم نے پران مجید قرآن حمید کو لت القدر میں نازل کیا ونا ادرا کم ہے القدر اور تمہیں معلوم ہے لت القدر کیا ہے یعنی ضرور تمہیں معلوم میرے حبیب کے نئی القدر کیا ہے لت القدر خیروں میں نلفی شاہ یہ شب ہزار مہینوں سے بھی افضل اور جیسا کہ بعض گفتگو میں کہا جاتا ہے کہ دعا کا ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ اس میں اپنی بندوں کی دعا قبول کرتا جیسا کہ ہم رات کی تقریر میں عرض کریں بہت سارے اوقات مگر اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ سورج غروب ہونے کے بعد سے یہ شروع ہوتی ہے اور منٹ دو منٹ چار یا پانچ منٹ کی یا مت لائی حد یہ شب اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ سورج دلو نہ ہو جائے کتنا دورانیہ ہے اس کا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پوری شب ایسی ہے کہ جس میں اللہ نے اخباروں کا اپنے عطا کرنے والوں کو اپنے مانگنے والوں کو عطا کر مجھے پانچ سیکنڈ آپ سے اجازت لے جو حضرات متعین ہیں چندہ کرنے پر ہم سال میں اپنی مسجد کے لیے ایک چندہ کرتے ہیں اور پورا سال کبھی نہیں کرتے کرتا قدر میں ایک مرتبہ ہوتا ورنہ کسی جمعے میں دوسرے مدارس کے لیے مساجد کے لیے ہم چندہ کرتے ہیں جو مستعف ہیں غریب علاقے لیکن اپنی اس مسجد کے لیے چندہ نہیں کرتے صرف ہم اس شدید قدر میں مسجد کے لیے کرتے ہیں اور یہ سن لیجیے کہ یہ خدانہ ساتھ آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ اس چندے سے مولانا کو کچھ دیا جاتا رہے یا ہمیں کچھ دیا جاتا یا موزن کو کچھ دیا جاتا یہ وہ چندہ نہیں الحمد للہ ویسی ہم لوگ تعلیم کرم فرماتا اور امام کے لیے بہت سی مسجدوں میں آپ دیکھیں کہ چند ہوتا یہ آفیف صاحب کی خدمت کا موسم کی یہ امام اور اس کی پیش امام اور حافظ کی شان کے خلاف کہ لوگ اس کے لیے دو دو چار چار روپیے دیں اور اکٹھا کر کے امام اور حافظ کو دیا جائے یہ امام اور حافظ کی شان میں الحمدللہ جو ممکن ہوتا ہے ہم اپنی طرف سے خدمت کرتے ہیں یہ صرف مسجد کے لیے جس کے علاوہ اور آپ دیکھیں کہ میں نام نہیں لینا چاہتا ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا جس نے بغیر کسی سے چندہ کی آپ دیکھ رہے ہیں سارے تعلیم اور جتنی بھی مسجد روشن ہوئی صرف ایک آدمی نے یہ کام کیا اور میں اس کا نام بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا اللہ کے بندے ہیں جو کہیں سے آ جاتے ہیں اللہ کے اللہ کی طرف سے اور یہ سب انجام بلّہ ہوتا ہے کسی کے دل میں اللہ تبارک کا بالکل یہ بات ڈال دیتا ہے اور یہ اس کی مہربانی ہے کبھی بیٹھوں صاحب تو مرمت مانی یہ قدرت کا انتخاب ہے کہ جس کا انتخاب کر لے اپنے دین کی خدمت اس سے لے لیتا زمان جہالیت میں لوگ کیا کچھ نہیں کرتے تھے جنہیں دس جانور چرانے نہیں آتے وہ بڑے بڑے حکمراں بن جو اٹھنے بیٹھنے کے قواعد نہیں جانتے تھے پیارے مصطفیٰ کے بارگاہ میں آئے تو خود رو بڑے بڑے جرنل بن گئے تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے ادیزان گرامی کام لے لیکن بہرحال ان کا شکریہ اللہ تعالیٰ نے جزائر کا کرنا ہے کہ ایک حدیث میں سناتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور جیسے اب کچھ ممالک ترقی یافتہ ہیں ترقی پذیر ترقی کر رہے ہیں یا ترقی ہو گئی یہ بہت بڑا ترقی یافتہ شہر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوا بڑا ترقی آفتاب اس زمانے میں یہ لالٹین ہے اور یہ چراغ جلتے تھے امتماطے تھے اس شہر میں اتنی ترقی کی کہ ان کے یہاں بڑے بڑے شاندار قسم کے فانوس تھے جو تیل سے جلائے جاتے وہ نئی بات ہے جب مال غنیمت آیا حضرت عمر فاروق اللہ عنہ نے جو فانوس سے بڑی شاندار قسم انہیں مسجد میں نصب کر دیا کہ بھئی اس کو مسجد میں جلایا جائے تاکہ مسجد میں چراغا مسجد میں روشنی سبحان اللہ جب مسجد میں چراغا ہوا روشنی ہوئی حضرت علی مسجد میں آئے انہوں نے چمک دمک جب مسجد میں دیکھی کہ بڑی روشنی آج تو خلاف معمول پوچھا یہ کیا معاملہ انہوں نے کہا یہ حضرت عمر فاروق رضی لانو نے ہماری مسجد کو روشن کیا کہ بڑے بڑے فانوس اور لائٹ جو نظر آئے اس زمانے کی ترقی آتی وہ سب سے مسجد چمک رہے رہی تو حضرت علی نے فرمایا اللہ تبار قبر تعالی حضرت عمر کی قبر کو ایسا روشن کرے جیسا انہوں نے ہماری مسجد کو روشن کی تو جو آدمی مسجد کو روشن کرے تو اس کی خبر روشن ہوتی اور یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ تبارو کا وقت جس سے ورنہ مجھے بتا اس کام کے لیے ہم جانے کہاں کہاں تیک مانگتے کس کس کے یہاں جاتے کون کیا کہتا چمدہ مانگنے والوں سے پوچھئے کہ دینے والے کتنا دلیل کرتے کیا کچھ سناتے ہیں تو اللہ تبارو و تعالیٰ نے اس سے ہم نے محفوظ رکھا کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ کام ہے یہ میں کرا دوں گا بلکہ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ اس مسجد کو پوری کو پور ڈیمالش کر کے چاہے دس کروڑ روپے خرچ ہو جائیں نئی مسجد تعمیر کرنے کے لیے بھیا لیکن آپ جانتے ہیں اتنی بڑی عمارت کو ڈیمالش کرنا اس کا نیمل بدل اتنی بڑی جگہ سینکڑوں ہزاروں نمازی جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں اس کا آلٹرنیٹ اس کا نیمل بدل یہ بہت سارے مسائل اس کا ملبہ کیسے اٹھایا جائے کس طریقے سے یہ تعمیر ہو ایسے بھی مرد مجاہد موجود جنہوں یہ تک آفر کی اور انشاءاللہ دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کبھی یہ کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے موجود بائے تکمیل تک پہنچ جائے صرف ہم شب قدر میں چندہ کرتے ہیں جس کا جی چاہے دے جس کا جی چاہے نہ دے اور جب رات میں محفل ہوگی اس میں بھی ہم کریں گے ضمن یہ بات میں نے کہی اب آئیے شب قدر فرمایا ہم نے قرآن مجید فرخان حمید کو شب قدر میں نازل کیا شب قدر میں کیسے نازل ہوا قابل علماء فرماتے ہیں کہ پورا قرآن مجید فرقان امیر لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہوا شب ات رب کی مرضی اور منشا کے مطابق اب تیئیس سال تک نبی کریم علیہ سلاۃسلام پر نازل ہوتا رہا اس کے بعد فرمایا یہ شب وہ ہے جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہزار مہینوں کے تراسی برس چار ماہ بنتے ہیں جو ہماری عمر بھی نہیں ایک شبد نے اگر کوئی عبادت کر لے تو گویا اس نے تراسی برس کا عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعت اس کی عبادت میں گزارا بعض اکابل علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ اللہۃسلام بنی اسرائیل کے ان حضرات کا تذکرہ کر رہے جن کو اللہ تبارک و قبطہ نے بڑی طویل عمر حتا فرمائی کہ ہزار مہینے انہوں نے چاہت کیا ہزار مہینے یہ کیا ہزار مہینے یہ, یہ کام کیے صحابہ کرام جو موجود تھے کچھ انہیں مایوسی ہوئی کہ ہماری عمریں تو اتنی کم ہم تو یہ کام بجے کم عمری کے اس کام کو تو کر نہیں سکتے حضور سے تذکرہ کیا حضور علیہ السلام کو اپنی امت اپنے غلاموں کا خیال آیا کہ جیسا کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں کہا کہ حضور نے فر میری امت کی عمر بس یہ ستر کے قریب اوسط کچھ بڑھ جائے کچھ بڑھ جائے یہ ایک اوسط ہے ستر کی عمر تو ہمارے پاس تو تراسی برس میں یہ عبادت کریں حضور علیہ السلاۃ و سلام کچھ ملال ہوا اپنی امت کی عمریں کم ہونے پر سبحان اللہ ہمیں امول مومنین حضرت عاشا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فون ملتا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ جو کچھ آپ خواہش کرتے جو اپنے رب سے تمنا کرتے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا اب ایک ہی محفل کی یہ بات کہ میری میرے غلاموں کی عمر کم اور وہ یہ سعادت سے کیسے بہرہ بہرامند ہوں گے کس طریقے سے اس عادت کو حاصل کریں رب کریم نے اپنے حبیب الصلاۃ اسلام کے سزن اس کو ملاحظہ فرما کر اس افسوس کو کہ امت کے بارے میں جبریل امی آئے یہ آئے لے کر آ کر انضل نہقب ادرا کما لئی لت القب لئی لت القبر خیر و من الفشار کے یہ شب ہزار مہینے سے بھی افضل کہ گویا کسی مصطفیٰ کے غلام کو ایک رات مل جائے اس نے تراسی برس کی عبادت کر لی کتنے خوش نصیبیں وہ لوگ کہ جنہوں نے دس راتیں پالی یا کتنے خوش نصیب وہ لوگ کہ جن کی عمر ساٹھ برس کو پہنچ گئی فرض کیجیے پندرہ برس میں بالی ہوئے اور وہ یہ کہ مولانا کبھی بھی ہماری شب قدر پوری زندگی میں کبھی بھی ضائع نہیں پینتالیس شب قدر جس نے پالی اپنے زندگی کی تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام ہے کیجیے رات ہی میں کتنا ثواب رکھ دیا گیا تفصیلی گفتگو ہم بعد میں کریں گے کس وقت ہم ریاد وقت نہیں یہ تم اس میں فرمایا کرنا ضلع ملائی اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک قول اس میں یہ ہے کہ ربی کریم فرشتوں کو زمین پر بھیجتا کہا تم جا کر کے دیکھو میرے بندوں کو ختم قرآن میں ٹراوی پڑھ رہے میری حمد و سنا کرتے ہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو اس لیے کہ تمہیں نے کہا تھا نا کہ انسان کو اگر تو نے پیدا کیا تو زمین میں فساد برپا کرے خون ریزی کرے گا یہ میرے موتی اور فرمار بندوں کو بھی دیکھو تو وہ فرشتے اس دنیا میں آن کر ہماری آپ کس روزہ نمازی اطاعت کو دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان نمازیوں پر اپنے نیک بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا اور اس کے بعد سما روح فی ہاں ایک جملہ یہ ہے اس میں ایک فول تو یہ ہے کہ عیسا علیہ اللہ اسلام دنیا میں آن کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جائزہ لیتے تو حضور علیہ سلاط اسلام کی امت کس حال ہے کیا کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ سہری کا اہتمام انسرام ہے کے لیے کھانے پینے کے لیے صبح روزہ رکھنے کے لیے تراوی ہو رہی ہے ختم قرآن ہو رہا ہے تلاوت ہو رہی درو شریف کہاں جا رہا ہے نافوانی ہو رہی ہے اس امت کے احوال کو دیکھنے کے تشریف لاتے ہیں ایک تفسیر علماء نے یہ کہ یہ ساری تفصیل میں آپ کو معتبر تفسیروں کے صرف اقتباس بیان کر رہا ہوں یہ ساری باتیں معتبر معتبر ہماری تفاصیر میں موجود اور ایک قول یہ ہے کہ وہ روح فیا سے مراد حضرت جبریل امی جبریل امی کیا کرتے پوری امت کے اعمال کو ملاحظہ کرنے کے لیے آتے اور آپ یہ اپنی قسمت پر ناس کیجیے ہر وہ شخص جو سباب کی غرض سے اس رات جاگے امی اس سے مصافہ کرتے کتنا مقدس فرشتہ جو ساب انبیاء پر آتا رہا وہی لے کر اور حضور علی سلاۃ وسلام پر بھی تو وہ فرشتہ اللہ قبرک و قبر تعالیٰ کا مقرب فرشتہ وہ ان لوگوں سے مصافہ کرتا کہ جو لوگ اس رات جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں اس سے مسافر کرتا بعض مشاہد نے ارشاد فرمایا کہ کوئی علامت تو ہوگی اس لیے کہ فرشتوں کا جسم ہوتا ہے لطیف آدمی ہے کسیف لطیف کا مطلب یہ کہ جیسے یہاں اگر بیس لاکھ فرشتے آ جائیں اس مسجد میں تو آ سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا جسم ہماری طرح کسیف نہیں ان کا وطن تو بالکل لطیف ہے تو وہ مصافحہ کرے تو وہ کثیر بدن تو پتا لگ جائے کہ کوئی آدمی مسافہ کر رہا ہے کوئی لطیف جو ہے اپنی لطافت کی وجہ سے کسی سے مسافہ کرے اسے پتا ہی نہیں لگے گا کہ کون کس شخص نے مسافہ کیا مگر علما نے اس کی کچھ علامات بیان کی اور وہ علامات یہ ہے آپ نے تو ہر شخص لوس کے ساتھ نیک نیتی سے اس رات میں جب جاگے اور عبادت کرے تو کچھ دو چار پانچ سیکنڈ کا ایسا وقت آتا کہ آدمی پر خوف ہوتا تاری ہو جاتا ایک وقت ایسا آتا آدمی پر خشیت تاری ہو جاتی سارے غسل اس کے بدن کے آگا خاشے ہو جاتے یعنی خوف تاری ہو جاتا اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا خوف تاری ہو تو اس کے رون پہ کھڑے ہو جاتے ایسا ایک وقت ضرور آتا فرما یہ ہے علامت جبریل علیہ السلام کے مسافہ کرنے کی کتنی مقدس یہ امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل امی آسمان سے اتر کر غلامان مستفی سے مسافا کرتے اور ایک حدیث شریف میں کہ جوشس نیکی کے ساتھ نیکی کے خاتمے لکھلائی خلوص کے ساتھ اس رات میں کھڑا ہو اللہ کی عادت کری تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مقصد فرماتے تھا بیوی شمار نعمتیں ہیں یہ تو جو کاروائی ہو رہی تھی شیرنی وغیرہ بٹنے کی میں نے اس وقت آپ کا تقریباً پندرہ منٹ کے قریب وقت دیا پوری گفتگو ان شاء اللہ تباروں کا تبارو بطالہ تبارو ہم جو پروگرام رات میں ہمارا شروع ہوگا دعا خصوصی کا اس میں انشاء اللہ شب قدر دعا استغفار توبہ اللہ کی رحمت اللہ تبارک و کب تعالیٰ کی نعمت اللہ تبارک و قب تعالیٰ کی برکت اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ اسلام کی اپنے غلاموں پر عنایت اس کو ہم انشاءاللہ جتنا ممکن ہوا اس پر ہم انشاءاللہ تبارک و قبہ تعالیٰ گفتگو کریں گے دعا کیجئے رب کریم بعد میں بھی ہم دعا کریں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار رمضان عطا فرمائے یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک مرکز ہمیں پھر یہ رمضان عطا فرمایا بار بار ختم قرآن میں ہم آئے بار بار ادب کریم ہمیں رمضان عطا فرمائے بار بار تراویوں کی روزوں کی نعمتوں سے اللہ تبارت ہمیں بہرابر کرے الحمد للہ محمد ہو ونستین و نس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 ما يهدى الله فلا مضل لا وما يمضي الله له فلا عادي له ونشهد لا وما نشرحه الله لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد عنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم نَظِيرُ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ حَوَّلَ مَنَاعِقَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا اللهم صلع على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعاله وبارك وسل صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات تھی مختصر حمد و سلاد کے بعد اس فقیر عقیر آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی معروف آیت تقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے متضکرا آئے پُرانیہ کے تحت کچھ گفتگو اللہ تبارک و سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیاروی حبیب لبی نبی کریم روفو رحم علی علیہ الصلوۃ و, تسلیم و مجھے حق کا کی واسطے کو فضل مجھ سے کا دینے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام شرکان محفل کو اللہ تبارک و تعالی, تعالیٰ, تعالیٰ حفظ و سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توسیع عطا کرنا آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ یہ محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلیح الدین صدیق رحمت اللہ تعالی کے زمانے سے جاری اور ساری اور اس محفل کا اجرا بھی انہوں نے کیا تھا اور آج تک یہ محفل جاری جیسا کہ مشکار شریف کے حدیث سے طرف شو ہے کہ جو شخص ہمارے دین میں کوئی اچھا طریقہ نکالے اسے بھی ثواب ہوگا اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ہوگا اور جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا الگ الگ دباب پھر اسے ملے گا جس نے اس نیکی کا اجرا کیا اور اسی طرح ہمارے دین میں کسی نے کوئی خراب طریقہ نکالا یا کسی برائی کو ایجاد کیا اسے بھی گنا ملے گا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے انہیں بھی گنا ہوگا ایک گناہ پھر اسے ملے گا ائی کو ایجاد کیا اس اعتبار اچھائی کا ایجاد کرنا یا شروع کرنا جب تک لوگ اس پر عمل کریں گے جس نے بھی اس کا اجرا کیا اسے ثواب ملے بلا تردود یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم جتنی بھی محفل منعقد کریں اور جتنے سال تک یہ چلے اس کا ثواب حضرت اللہ مولانا قاری محمد مسلیح الدین صدیق رحمت اللہ تعالی کو ضرور ملے گا اس کے بعد ایک دوسری بات آپ کے ذہن میں رہے یہ محفل باز نہیں نہ محفل تقریر کہ آپ کوئی شعلہ بیان کے بعض اور تقریر کے متمنی ہوں یہ خان سطن ایک ذکر کی محفل ایک دعا کی محفل اس محفل میں دعا سے پہلے آپ کے ذہن کو یہ آمادہ کرنا ہے یہ باور کرانا ہے تاکہ ذو شو اخلاص زیادہ پیدا کہ رب کریم اپنے بندوں پر کتنا مہربان کہ اس سے کوئی مسلمان مومن نہ امید نہ کہ ہم تو بہت گناہ گار وہ تو ہماری مفرت نہیں کرے گا یہ بات کہنا کسی مسلمان کو زیر نہیں دیتی جیسا کہ ہم جب آئیت کی تصریحات میں جائیں گے تو اس وقت یہ عرض کریں گے ربی کریم کی رحمت اور وہ کیسی کیسی مختصر باتوں سے وہ راضی ہو جاتا ہے اور ہماری مغفرت فرما دیتا یہ تذکرہ ہو دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ اس کے حبیب علیہ السلام کا تذکرہ کہ یہ محفل ذکر پھر اس کے بعد ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ شب یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا اور اس کے حفار کا مہینہ جو دعا کریں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے افتار کریں اپنے گناہوں کے معافی مانگیں اللہ تبارک و بعد اپنے گن بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا اللہ تبارک و کا کے رحم و کرم کا جب ہم تذکرہ کریں اور یہ بات ہمارے ذہن دل اور دماغ میں راسک تو ہم نہایت ہی خوشی اور حضو کے ساتھ جب اس کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر دعا کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی ہماری دعائیں ہماری توبہ ہمارا استحصال یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں قبول ہوگا ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی شب ساری دنیا میں معروف یہ ہے کہ یہ شب قدر جیسا کہ کے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا لئی لت القط ہم نے قرآن مجیس قرقان حمید کو للت القدر میں نازل کیا وما قدرا کما لت القدر اور ہے میرے حبیب علیہ صلاحت وسلام تم جانتے ہو کہ للت القطر کیا ہے یعنی ضرور جانتے ہو لت القطر کیا لئی لت القطر خیر المن الف شہر یہ شب ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے امت کے اکابر علماء خود امام اعظم ابو حلی رضی اللہ عنہ کا بھی تحقیق کی جائے ایک قول یہ ملتا ہے کہ یہ شب قدر رمضان کی ستائیسویں شب ایک شب کسی آدمی کو پوری زندگی میں حاصل ہو جائے جسے شب قدر کہیں تو ایک ہزار مہینوں سے یہ بھی نہیں کہ ایک ہزار مہینہ ایک ہزار مہینوں سے بھی افضل تو ایک ہزار مہینہ بھی لگایا جائے تو ایک ہزار مہینے کے تراسی برس چار مہ بنتے جو آدمی کی عمر بھی نہیں ہوتی تو گویا اس شب کو پانے سے عبادت کرنے سے اس نے تراسی برس چار ماہ کی عبادت کی اور اتنا دورانیاں اللہ تبارک کا کی یاد اور اللہ کی عبادت میں گزارا کہ کس قدر اللہ قبار کا انعام ایک بات اور ذہن میں محفوظ کر لے کوئی شک نہیں کہ بعض مشاعر کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی شب قدر کو شابان میں دیکھا کبھی رجل میں دیکھا کبھی شوال میں دیکھا ایسے تذکری بھی ہمیں ملتے ہیں علماء نے پھر عوامی اہل سنت کو اور مسلمانوں کو اس شب کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ روزانہ ایشان کی نماز جماعت سے پڑھی جائے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی جائے اگر یہ شابان میں ہو رمضان میں ہو شوال میں ہو رجب میں اگر آپ ویسے تو ہر نماز با جماعت پڑھنے کے آتی لیکن آپ نے اگر یہ دو نمازیں ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھی تو حدیظ شریف سے یہ ترشو کہ جس نے ایشان کی نماز با جماعت پڑھی اس نے آدھی رات کی عبادت کری اور جس نے اس دن صبح فجر کی نماز با جماعت پڑھی تو گویا اس نے پورے شب کی عبادت کی اب کیا ہوا ان دو کے آپ پابند ہو جائیں تو شب قطر پورے سال میں کسی دن کسی مہینے آئے ان شاء اللہ قبار تعالیٰ آپ کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے اگر آپ تلاش کرنا چاہیں شب قدر اور فرمایا گیا اس سے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ذوق اور شوق میں آپ کی زیادتی اس شب میں قرآن مجید نازل ہوا اور یہ شب وہ ہے کہ جس میں تنا سلول ملائی فرشتے آتے فرشتے کیوں آتے ہیں ایک تفسیر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ربی کریم فرشتوں کو بھیجتا کہ تم جا کر دنیا میں دیکھو کہ میرے بندے میری عبادت میں کس طریقے سے مصروف اور مشغول وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے تم سے مشورہ کیا تھا کہ میں انسان کو بنانے والا تو تم نے کہا تھا کہ زمین میں فساد برپا کرے گا فون ریزی کرے گا اب دیکھو اس انسان ہو کہ میرے اور میرے نبی کی اطاعت میں کس طریقے سے لگے اور ایک روایت میں یہ تک ہے کہ اللہ تبارک کا مطالعہ اپنے بندوں کو عبادت میں دیکھ کر اور فرشتوں کو دکھا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتا فخر کرتا اللہ تبارک کا اپنے بندوں اور ایک بات یہ ہے فرمب اور روح ہو سیا اس سے مراد کیا ہے اس صورت میں بعض اکابل علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاط السلام آسمان دنیا پر آتے اور وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور ان کے معاملات کو اس شب ملاحظہ فرماتا ایک تفسیر علماء نے وہ روح و فیح کی یہ کی ہے کہ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں زمین پر اور اسی میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جبریل علیہ السلام ہر جاگنے والے کے پاس جاتے ہیں اسے ملاحظہ فرماتے اور ہر جاگنے والے سے مصافہ بھی کرتے ہم نے رات بتایا کہ جبریل علیہ السلام یہ فریشتے یہ تو لطیف ہم کسیف ہیں کسیف کا بدن کسیف سے ملے تو پتہ لگتا ہے کسی نے چھویا کسی نے ہاتھ لگایا اور ایک ہو کسیف دوسرا ہو لطیف تو لطیف اگر کسیف سے ملے تو کسیف کو پتہ نہیں چلے گا کہ کسی لطیف چیز نے اس سے ملاقات کی ہے یا نہیں تو جبریل علیہ السلام آن ہر جاگنے والے آدمی سے جو عبادت میں مشغول ہے تلاوت یا قیام اس سے مسافہ کرتے ہیں جب وہ لطیف ہیں اور ہمارا بدن کسیف تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ جبریل امی نے مصافہ کیا اور علماء نے لکھا کہ جبریل امی مصافہ کرتے تو علماء اس کی ایک علامت یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کو آپ پوری رات جو عبادت کرنے والے حضرات وہ اسے محسوس کریں کہ عبادت کے دوران تلاوت کے دوران جاگنے کے دوران کچھ سیکنڈ ایسے آتے کہ آدمی پر خشیت داری ہو جاتی اس کے آبا خاشے ہو جاتے ہیں اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا خوف ایک چند سیکنڈ کا آدمی پر ہر ایک کو آتا پرماتم یہ اس بات کی علامت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس سے مصافہ کیا تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقرب فرشتہ جو املیائی کرام علیم السلام پر وہی لے کر آتا ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شب مصافہ کرنے کے لیے آتے ہیں سبحان اللہ اور بے شمار اس کے فضائر اور مناقب ہیں للت القدر کے اور اسی فضائر اور مناقب کو حاصل کرنے ہم ابھی زان گرامیے کی جلاس اور یہ جلسہ کرتے ہم نے اس روایت کو باقی رکھا کہ جیسا کہ ہم نے ارض کیا یہ ذہن میں رہے گی محفل باز میں تقریب نہیں کہ آپ سوچے کوئی نئے نئے عنوانات نہیں یہ محفل ذکر تو ہم اس محفل کا آغاز نغمے توحید سے کرتے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل فریل وی اللہ علیہ کے چھوٹے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی نے ایک نغمے توحید لکھا اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم دو صنعت اس سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں ہم سب مل کر کے جب اس کا ذکر کریں گے تو یہ محفل اللہ تبارک وبہ تعالیٰ کے ذکر کی, ذکر کی محفل اور اس میں ہم وقتاً فوقتاً یہ بتائیں گے کہ اس کے فضا اور مناقب ہیں کیا کہ جہاں اللہ تبارک کا کا ذکر کیا جائے آپ سب حضرات میرے ساتھ پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہو ہو ہو اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ او اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو کسی جا نہیں اور ہر جا تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو تو منزا مکان سے منزا ریسو تو منزا مکان سے مبرہ ذیسو علم قدرت سے ہر جاہے دھوکو بکو علم قدرت سے ہر جاہے دھوکو بکو تیری جلدی ہے ہر ہر جگہ اے او اللہ اچھا ہو اللہ اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ ذہن میں رہے عموماً ہم بول چال میں یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک ہر جگہ حاضر اور ناظر یہ نہیں کہ وہ ایسا نہیں بلکہ یہ ترجمہ صحیح نہیں اویر اس شخص کو کہتے ہیں جو جسم اور جسمانیات کے ساتھ سامنے موجود اللہ تبارک کا وطالعہ اس سے پاک لغت قرآن کے ماہری امام راغیب اس بہانے ناول کا معنی یہ کرتے ہیں کہ آنکھ کا وہ کالا تل جس سے آدمی دیکھتا ہے پوری آنکھ سے آدمی نہیں دیکھتے بلکہ ایک کالا تل ہے آدمی کی آنکھ کے درمیان جس کا ترجمہ امام اور راغیب کرتے ہیں کہ اس کو ناویر کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں چیزوں سے پاک تو اس کے لیے لب یہ استعمال کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم و قدرت سے ہر جگہ شاہد و موجود ہے بات تو وہی ہوگی مگر یہ بات اس کی شایان شان تو بزرگوں کے کلام میں یہ خوبی ہے کہ سبحان اللہ کلام تو ہوتا ہے لیکن اس میں عقائد نظریات کی ترجمانی بھی اس عمدہ انداز میں کرتے ہیں کہ کوئی اگر اسے جاننے کی کوشش کرے تو علم کلام کے کئی مسائل اس میں آدمی کھل ہو سکتے تو دیکھیں کتنا پیارا جملہ استعمال کیا حضور مفتی اعظم ہند فرماتے تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو تو منظم مکان سے مبراز علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو علم قدرت سے ہر جا تو بکو اور تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اے آفو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو جس کا جلبا ہے عالم میں ہر چار سو بل کے خود نفس میں ہے وہ سبح ن ہو بلکہ خود نفس نے ہے وہ سبحان ہو اجی ارش پر ہے مگر ارش کو جست اللہ, اللہ, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ او اللہ ہو اس میں بھی قلب کو اس کی رویت کی ہے آرز انسان کوئی اپنی اس آنکھ سے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نہیں دیکھ سکتا میں اور آپ تو کیا ہیں حضرت موس علیہ صلاحت و نے رب کریم کے حضور ملتجی ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا تو حضرت موس علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرتے تھے کلیم اللہ لیکن انہیں بھی رب کی طرف سے جواب کیا ملا لم ترانی تم نہیں دیکھ سکتے لیکن آگے بھی ہم عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس کا جلوہ خواب میں ممکن دل میں ممکن ان آنکھوں سے ممکن نہیں تو دیکھیے اس میں بھی کیسی ترجمانی فرماتے کلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو کلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ بھا ہے آ... جس کا جل بھا ہے آلم ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ صبح ہو اتھی عرش پر ہے مگر عرش کو جست اللہ ہو اللہ ہو, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ او ہو اللہو اللہ ہو اللہ ہم جو یہ ذکر کر رہے خالی اتنا ہی نہیں یہ ذکر اور اللہ تبارک کا مطالعہ کے بار میں میں بارگاہ میں قبول اور یہ ذکر کا سوال اس کے پس پردہ اور کیا نعمتیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد وزقر اللہ کثیر نام لکم اگر تم فلا چاہتے ہو تو اللہ تبارک کا بعال کا ذکر کثرت سے کیا کرو ایک جگہ فرما تد افلح من تک وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار و ذکا رسما رب جس نے اللہ تبارک کا و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا ہو اور نمازیں پڑھی ہیں تو فرمایا کہ اگر تم فلا چاہتے ہو تو اللہ تبارو قبر تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو بخاری شریف اور سیاح ستہ میں حدیث جس میں فرمایا گیا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک داغ پیدا ہو جاتا ہے ایک اسپاٹ ایک سیاہی کا داغ پیدا ہو جاتا ہے اگر وہ اس کا ازالہ نہ کرے تو یہ داغ بتدریچ بڑھتے بڑھتے بڑھتے پورے قلب کو سیاہ کر دیتا اگر یہ داغ کوئی گناہ کی وجہ سے پیدا ہو جائے تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا اس کا ازالہ اللہ تبار و کے ذکر سے ہوتا اس کا ازالہ اللہ تبارو کا کے دربار میں توبہ سے ہوتا اس کا ازالہ اللہ تبار و کے دربار میں استغفار سے ہوتا میں ہوں آپ تو کیا صحت میں حدیث شریف حضور علیہ السلام فرماتے میں رب کا حدیب رب کا محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء مگر میں دن میں ستر سے زائد مرتبے اپنے رب کے دربار میں استفار کرتا یہ تعلیم امت کے لیے یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام سے کوئی خطا سرزد جس کے لیے وہ استفار کر رہے یہ تعلیم امت کے لیے کہ میں جب اللہ تعالیٰ کے دربار ستر سے زائد مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں تو گویا ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے اس کا اضالہ استغفار اللہ کا ذکر ہے توبہ ہے اس سے یہ دل کی سیاہی ختم ہوتی اور اگر یہ نہ کیا جائے تو یہ سیاہی بتدریج بڑھتے بڑھتے انسان قلب بالکل سیاہ ہو جاتا آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے قلب ہیں کہ جس پر کچھ تھوڑی سی نصیحت کیجیے وہ بعد آ جا, توبہ کر لے اور اللہ کے دربار سے رجوع کرتے اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن پر کتنی ہی نصیحت کیجیے کتنا ہی واس کریں کتنی ہی تقریر کریں مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے قلب بالکل سیاہ ہو گئے اور بخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انسان کے بدن میں ایک گوش کا لوتھڑا ایک بوٹی وہ اگر صحیح کام کرے آدمی کا سارا بدن صحیح کام کرتا وہ اگر مفلوج ہو جائے تو سارے بدن کو مفلوج کر دے گا اور فرما جماعت صاحب آگاہ ہو جاؤ کہ اس کا نام دل ہے اگر دل صحیح کام کرتا ہے تو سارا بدن صحیح کام کرتا ہے دل اگر فاسد ہو جائے دل اگر خراب ہو جائے دل اگر مفلوج ہو جائے تو یہ سارے بدن کو مفلوج کر دیتا یہی وجہ ہے کہ تصوف کے سلسلوں میں شیخ اور مشائق اپنے مریدوں کو تلقین کرتے ہیں کہ اللہ ہو ایسے ذکر لگا ہو ہو اللہ ہو یا اللہ اللہ کا ذکر کرو یہ کیوں کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ پھر ذہنی جانب ہو مشاعد کہتے ہیں کہ بائیں جانب دل کا مکان اور دہنی جانب روح کا مکان یعنی دل کو بھی جلا ملے اور روح کو بھی جلا ملے بعض مشاہر کہتے ہیں کہ ناف سے ذکر شروع کرو اللہ اس کو ساکن کرو دماغ پر ہو الگ ہے یہ جو بہت سے لوگ اللہ ہُ ہو اللہ ہو یہ اللہ ہو نہیں اللہ لفظ الگ ہے ہو الگ ہے یہ ہو کون سا ہے ہو اللہ اللہ یہ والا ہو ہے تو اللہ اس کو اپنے دماغ پر ساکن کرے اور دل کی طرف زبر لگائیں ہو تاکہ آدمی کا دماغ بھی روشن ہو اور دل بھی روشن ہو جائے تو یہ صوفیہ اس لیے ذکر و اذکار کی محفلیں سجاتے نماز روزہ حد اور زکات یہ تو ہر آدمی کو کرنا ہر آدمی اس کا پابند لیکن مزید دل کی چلا کے لیے دل کو چمکانے کے لیے دل کو صحیح کرنے کے لیے صوفیہ اس قدم کا ذکر کرتے ہیں جیسے ہم لوگ ذکر قادریہ کرتے ہیں چار زربی دو زربی ایک زربی تاکہ دل کو جلا ملے دل کو تقبیت ملتی عزیزہ نے اور دل جب صاف اور شفاف ہو جائے تو حضرت امام محی الدین ادن عربی جو تصووں میں ایک اتارٹی ایک بہت بڑے امام کشک امام مانے جاتے کسی نے ان سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیے یہ بعض اہل اللہ آدمی کی پچھلی باتیں بھی بتا دیتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں جو آنے والا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم دل کو صاف کر کے اپنی توجہ سب کے سب نور مستعفی پر کر دیتے ہیں جب نور مستفیٰ پر توجہ ہو جائے اور اپنے دل کو جب پاک کرتے ہیں تو اپنے دل کے آئینے میں وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہو گیا وہ سب کچھ دیکھ لیتے جو ہونے والا ہے اور وہ سب کچھ دیکھ لیتے जो हो रहा है یہ کب ممکن ہے یہ ممکن جب ہے جب کہ دل کو جنا ملے اور صوفیا یہی کام کرتے ہیں جو علماء اور صوفیا ان میں آپس میں جھگڑا نہیں یہ تو جاہل صوفیوں نے لڑوا دیا مل کر امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ صاحب یہ طریقت اور شریعت کیا ذرا یہ سمجھائیے تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ یہ طریقت اور شریعت کیا ہے پر میں دیکھیے شریعت تو یہ ہے کہ ایک چونٹی میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں حیدرآباد جائے اس کو جانے میں کتنی دیر لگے گی اگر وہ پیدل جائے مہینوں اور سال لگیں گے اور طریقت یہ ہے کہ یہ چونٹی اگر کسی کبوتر کے پر میں لگ جائے تو جو دو مہینے کا راستہ ہے وہ پانچ منٹ میں طے کر لیتی تو کیا مطلب ہوا کہ کامل شریخ اگر مل جائے تو وہ راستہ جو دو سال کا ہے وہ آنن فانن میں طے کرا دیتا آدمی کو توبہ کرنے میں بعمل بننے میں کتنا وقت لگتا حضرت داتا گنبش علی حجویری نے بڑی پیاری بات کہی اور حضرت داتا گنبش علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں حضرت ضنون مصری پر ایک باب باندھا میری گزارش یہ ہے کبھی آپ کو وقت ملے تو حضرت داتا گنبش علی ہجمیری کے کشف المہجوب کا ضرور مطالعہ کیجیے بہت راحت ملے گی بڑی دل کو روشنی ملے گی اور عمل کی طرف آپ زیادہ رغبت کریں کہتے ہیں جنون مصری غالباً دریائے بجلا میں جا رہے مری مریدین ان کے ساتھ کشتی جا ہیں سامنے سے ایک کشتی آ رہی ہے کہ جس میں لوگ مٹک رہے گانے باجے میں لگے ہوئے خوب ادم چوکڑی کرتے ہیں جیسے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں شادی بیاہ کے موقع پر کس قدر چوکڑی کرتے ہیں لوگ اللہ اکبر اس طریقے سے سارے جناب لاہ و لائب میں مب مریدین مری نے دور سے جب دیکھا اپنے شہر سے کا شیخ اب کھڑے ہو جائیے اور ان سب کے لیے تباہی اور بربادی کی دعا آپ کر دیں گی کی نیشتی ڈوب جائے یہ سب کے سب تباہ اور برباد ہو جائے شیخ کھڑے ہوئے مریدوں کو تمنا یہ تھی کہ شیخ یقینا ہماری بات مانے اور آج کل بھی یہ رواج چل نکلا ہے کہ پیروں کو مریدوں کی بات ماننی ہوتی ظاہر ہے کہ جب پیروں کا گزارا ہی نظر آنے اور مریدوں پر ہو تو مرید کی بات تو ماننی پڑے تو آج کل پیر کی بات تو کم مانی جاتی مرید کی بات زیادہ مانی جاتی تو مری سمجھے کہ ہم نے اپنے شے کو آمادہ کر لیا ان کے لیے بدوا کریں تاکہ یہ اگر ہو جائیں آپ حیران ہوں گے بزرگوں کی ادائیگی بڑی عجیب و غریب شہ کھڑے کھڑے ہونے کے بعد کہ اللہ تبارک کا بالا جیسے یہ دنیا میں خوشی منا رہے تو ایسی خوشی نے آخرت میں بھی فرما فرماتا جیسے یہ دنیا میں خوشی منا رہے تو ایسی خوشی نے آخرت میں بھی عطا فرما, دی. بھی عطا فرما دی. سارے مری دن تو ٹھنڈے ہو گئے ان کا لو ہم تو شیخ کو کہہ رہے تھے تباہ اور برباد ہو جائے شیخ یہ دعا کر کے بیٹھ گئے اور جیسی کشتی قریب آئی حضرت سنن مصری بہت معروف ان کو جب انہوں نے دیکھا سب کے سب شیخ کی کشتی میں جناب ادھر اسے کود کر کے آ گئے اور شیخ کے قدم پکڑ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لی آپ نے دیکھا وہ سفر جو برسوں میں ہونے والا ہو حضرت مصری نے وہ سفر انہیں سیکنڈ اور منٹوں میں کرا دیا اور یہ اللہ کے نیک بندوں کے اویزان گرامی ادائیں ہوتی ہیں کہ جو سفر برسوں میں ہو طریقت میں وہ سفر جو اللہ کے نیک بندے چند منٹوں میں کر دیا کرتے ہیں یہ میں عرض کر رہا تھا کہ طریقت اور شریعت میں ابھی گرامی کوئی جھگڑا نہیں تو امیر ملت کہتے ایک تو چونٹی پیدل جائے اور ایک یہ کہ کبوتر کے پر میں لگ جائے تو وہ کام جو مہینے کا ہے میں ابھیان گرامی وہ کام ہو جاتا ہے تو مشاعت دل کی طرف توجہ دیتے تاکہ دل کو چنا ملے اور جب دل کو چنا مل جاتی ہے تو بہاری کی حدیث میں ہے کہ دل جب صحیح ہو جائے تو سارا بدن پھر صحیح ہو جاتا ہے اس لیے ذکر و وہ تلسین کرتے ابھی زان گرامی اس لیے ہم بھی اللہ تبارک قبا تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں ممکن ہے آپ شب قطر اور ہماری ذکر سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو روشن فرما دے تو کہتے ہیں سارے عالم کو ہل تیری ہی جستجو سارے عالم کو ہل تیری ہی جست جنو ان سو ملک کو تیری آر زو جنو ان تیری آر یاد میں تیری ہر ایک ہے سو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو اور بن میں وہ لگاتے ہیں زر ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ او اللہ او اللہ او اللہ تائران جینا میں تیری گفتگو تائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش بلو گیت تیرے ہی گاتے کوئی کہتا ہے حق اور کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق اور کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں لاشریک لو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس مصرے پر بزرگوں کا کلام دعا قبول ہوتی ہے شب قدر سب آمین کہیں ہماری قسمت بدل جائے فرماتے ہیں عفو فرما خطائیں میری اے عفو یعنی ماں فرم ہماری خطائیں آف فرما خطائیں میری اے آفو شوق توفیق نیکی کدے مجھ کو تو شوق توفیق نیکی کدے مجھ کو تو جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو اور عادت بد بدل اور کرنے کو ہو اللہ او اللہ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 بدہ مولا میرے مجھ کو کر دینے کو رفتے آ مال ہے چاک فرما رسو رفتے آمال ہے چاک فرما رسو میری رحمت کی امید ہے اے عفو تیری رحمت کی امید ہے اے آسو کہ ہے ارشاد پور لا تپنا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ داخلے خود ہم کو جو فرمائے تو داخلے خلد ہم کو جو فرمائے تو ہم ہوں اور دل میں لبے آبے جو اور جانے تہور اور مینا سبو دیکھیں آدھا تو رہ جائیں کرل ہو اللہ ہو اللہ ہو ہو اللہ ہو ٹھنڈی ٹھنڈی نسی میں چلے میرے رب ٹھنڈی ٹھنڈی نسی چلے میرے رب فتنوں کی دھول سے پاک ہوئے ارب فتنوں کی دھول سے پاک ہو گئے ارب ایسا برسا بہاد جو ہاشا کو سب ایسا برسا بہادے جو خاشا تو سب تیری رحمت کے بادل گرے چار سو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ارش و فرش و زمان و جہت اے خدا ارش و فرش و زمان و اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوا تیرا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوا تیرا ذر ذرے کی آنکھوں میں تو ہی زیا ذر ذرے کی آنکھوں میں تو ہی زیا قطر قطرے کی تو ہی تو ہر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہو اللہ ہو خاو نوری میں آئے جو نور خدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بکے نور ہو اپنا ظلمت کدا بکے نور ہو اپنا ظلم مت کدا جگ دل چہرہ ہو پورزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پورزیا نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہاں فرمایا خواب نوری میں آئیں جو نور خدا کو پہلے عرص کیا کہ اپنی ان آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھ سکتا دنیا لیکن کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مسلمان اپنی سر کی آنکھوں سے کریں گے ارشاد باری تالا ہوا فمن کا نہ یرجو لے کا رب ہی فل یا تم میں جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذفا اور رضا حاصل ہو لہذا وہ عمل کرے خالصتا سطن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرے حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کو اعلی حضرت امام اہل سنت فاضر بریلوی نے ایک پورا فتو لکھا جس کا نام رویت باری تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر امام جلال الدین سیوتی نے بھی اسی کو لکھا شرخ محقق شاہ بھی اسی سے استدلال کرتے علامہ ابو الفضل قاضی آیاد بھی اسی سے استدلال کرتے نے شرح شفل وہ بھی اسی سے استدال کرنفیوں کے بہت بڑے امام حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ وہ بھی استدال اسی سے کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے شب معج اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دو مرتبے کیا ایک سر کی آنکھوں سے اور ایک دل کی آنکھوں سے اسی حدیث کے تحت کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اپنی دیدار سے مشرف فرمائے لیکن دنیا میں کوئی آدمی خواب میں اللہ تبارک طب تعالیٰ کا جلوہ دیکھ سکتا ہے جسے علما نے جائز لکھا بلکہ ہمارے اور آپ کے امام امام اعظم ابو حنیفہ جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلات ہمارے امام صاحب نے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ایک روایت یہ ہے کہ ننانوے مرتبہ خواب میں کیا اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک سو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں کیا حضرت امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ عنہ نے لہذا اللہ تبارک تعالیٰ کا جلوہ خواب میں دیکھنا تو ممکن ہے مگر ان آنکھوں سے دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں اس لیے حضور مفتی اعظم ہنگ رحمت اللہ تعالی شیر میں اس مضمون کو دیکھی کی کیسے نبھاتے ہیں فرماتے ہیں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 نوریوں کی طرح شبل ہو ذکر ہو اللہ او اللہ اللہ اللہ محترم حضرات آپ جانتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک کا بع کا ذکر ہو وہ محفل اس وقت تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گی جب تک اللہ کے ساتھ اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر نہ اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک کا بعال کے ذکر کے ساتھ ہونا بہت ہی ضروری اور آپ دنیا میں دیکھیے کہ جہاں اللہ تبارک کا بعہ کا ذکر ہے وہاں آپ کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ملے گا آپ ملاحظہ فرمائیے ذرا بڑھاؤ اس کی آواز آپ ملازہ فرمائیے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں اتحیات کا پڑھنا واجب ہے حضور علی سلاسلام نے صحابہ کرام علی مریدوان کو اتحیات یاد کرائی اور اس میں کیا ہے السلام علیکم نبی رحمت اللہ برکاتہ حضور پر سلام عرض کیا جاتا اور ہمارے امام امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز میں اطویات کا پڑھنا واجب ہے اور صرف ہی نہیں بلکہ اتحیات کا ایک ایک جملہ پڑھنا واجب ہے اگر کسی نے یہ نہ پڑھا بھول گیا السلام علیکہ یو نبی یو اور اللہ بھی برکات اور اس کو بعد میں نماز میں یاد آیا تو سجدے سہو کرے گا اور اگر جان کر نہیں پڑھا تو نماز کو لوٹائے گا اور اگر بھول گیا تو فوراً یہ الفاظ کہے جس کا ایک ایک جملہ عزیزہ گرامی ہمارے امام اعظم ابو حنیفا کے نزدیک فتویٰ یہ ہے کہ واجب ہے اور درو شریف کا پڑھنا نماز نے یہ سنت موقع دا یعنی اس وقت تک نماز اپنی ندرت کو نہیں پہنچے گی جب تک کہ نماز میں حضور علیہ سلاط اسلام پر درو شریف نہ پڑھا جائے اس وقت تک نماز گویا ناقص ہوگی یعنی سنت ادا نہیں ہوگا اگرچہ نماز ہو جائے تو نماز میں حضور علیہ سلاط والسلام کا ذکر اذان میں کوئی موذن اگر اشحد اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھول گیا اسی وقت یاد آئے تو یہ کلیمہ کہے اور موزن اپنے مقام سے اتر گیا اور کسی نے کہا کہ آپ یہ کلیمہ بھول گئے تو وہ پوری اذان کا اعادہ کرے گا اذان کو دوبارہ کرے اسی طرح اقامت میں مؤزین اگر یہ کلمات بھول جائے اسی وقت یاد آئے تو کلمات کو دوہرائے اور اگر یاد نہ آئے امام صاحب نیت کرنے والے کسی نے روک لیا اب اس کو چاہیے کہ پوری اقامت کا اعادہ کرے پوری اقامت جو ہے جس کو ہم تقبیر کہتے ہیں اس پوری اے اے یعنی اے اقامت کا وہ اعادہ کرے لیکن نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اذان میں حضور علیہ السلام کا ذکر جب امام خطبہ پڑھتا ہے تو خطبے کے جو سنن ہے اس میں سے بھی یہ بات ہے کہ شہادتین کا پڑھنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے باد اللہ شریک کی گواہی سے نبی کریم علیہ سلاد اسلام کے نبی ہونے کی گواہی دے تو یہ خطبے میں بھی ضروری ہے. نکاح اگر پڑھایا جائے تو نکاح کے خطبے میں بھی نبی کریم علیہ صلاحت اسلام کا ذکر ہوگا کیا کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ سلاط اسلام کا ذکر نہ ہو لوگ بلا وجہ اس میں لڑتے ہیں. اچھا ہے یہ بات بھی آپ سن ارے بھائی آزان ہو رہی ہے آزان میں درود پڑھا جا رہا اقامت ہو رہی ہے بتائیے اقامت میں بھی درود پڑھا جا رہا ایک مین مسئلہ یاد رکھی مرکزی ہر نیک کام کے وقت میں درو شریف پڑھنا چائے ہر نیک کام کے وقت میں درو شریف پڑھنا جائے اذان میں درو شریف پڑھنا مختصر میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو اپنے عقیدے کا مسئلہ یاد ہو جائے ابو داود شریف کتاب الزان اٹھائی فرمایا جب اذان ہو لے اذان ہونے کے بعد دعا کرو مجھ پر درو شریف پڑھو اور مجھ سے وسیلہ چاہو اس لیے اذان کی دعا میں حضور علیہ السلام کے وسیلے کا ذکر ہے بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب پہلے اذان سے درو شریف پڑھنے کا کہاں ثبوت یعنی یہ بھی ابو داود شریف میں موجود ایک بنی نچارہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ میرا مکان دو منزلہ تھا اس زمانے میں مکان دو منزلہ نہیں ہوتے تو پورے مدین منورہ میں میرا مکان سب سے اونچا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ فجر کی نماز میں آ جاتے تو آنے کے بعد چھت پر چڑھتے اور چھت پر چڑھنے کے بعد پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کر سامنے سفیدی ظاہر ہونے کا انتظار کرتے صبح صادق کا انتظار کرتے جس کو شاعروں کی اردو میں اور قدیم اردو میں کہتے ہیں پو کا پٹنا سفیدی کا ظاہر ہونا جب سفیدی ظاہر ہوتی تو بنی نجارہ کہتی کہ حضرت بلال اٹھتے کیونکہ کافی دیر سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوتے ذرا کمر کو سیدھا کرتے ذرا انگلائیاں لیتے اور لینے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر قریش کے لیے دعا کرتے وہ دعا ابو شریف میں موجود دعا کرتے اور دعا کرنے کے بعد میں اذان کہتے بنی نجارہ کہتی قسم کہ خدا کی مجھے یاد نہیں کہ کبھی حضرت بلال نے ازان سے پہلے اس دعا کا ناغہ کیا ہو؟ کبھی بھی ناغہ نہیں کیا اب مجھے بتائی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی موذ نبی کریم علیہ السلام پر ازان سے پہلے بجائے قریش کے دعا کرنے کے جو قریش کے سردار جو کائنات کے سردار ہیں ان کے لیے دعا کرے ان پر درو شریف پڑھے تو کیسے ناجائز ہوگا علامہ شامی کی سنیے علامہ شامی رحمت اللہ تعالی کوئی لائبریری اس وقت مکمل نہیں جس کے پاس شامی نہ کوئی مفتی کی لائبریری اس وقت مکمل نہیں جب تک اس کے پاس فتح و شامی نہ علامہ شامی نے درود پڑھنے کے مواقع نہیں کہاں کہاں درود پڑھا جائے کہاں کہاں پڑھا جائے سارے مواقع کھنے اور اس نے ان لکھا کہ درود شریف کا میں لیا وہ عمد القامہ اور جب اقامت پڑھی جائے تو تب بھی حضور علیہ اللہ سلام پر درود پڑھا جائے بتائی کہاں کہاں پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویزان گرام ذکر ہے اور ذکر پیارے مصطفیٰ اور نام کی اتنی برکت ہے پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملا علی قاری کی طرف آئیے حنفیوں کے بہت بڑے امام اپنے وس کے مجدد اپنے وس کے بہت بڑے امام مکہ کے رہنے والے تھے بریلی شریف کے رہنے والے میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ایک کتاب تسنی فرمائے موضوع آتے یہ موضوع آپ بڑے بڑے محدثین کا عنوان رہا کہ ان کے دور میں بہت سے لوگ جو ادھر ادھر کے جھوٹی حدیثیں گھڑ لیا کرتے ہمارے دین میں کتنا کرنے کے لیے یہ جو بڑے محدثین ہیں یہ کیا کرتے ان حدیثوں کو جمع کر کے علماء اور خواص کے سامنے رکھ دیتے کہ خبردار ہو جاؤ یہ حدیث صحیح نہیں یہ حدیث غلط ہے یہ بے دین بد مذہبوں نے ہمارے دین میں فتنا کرنے کے لیے ان حدیثوں کو کھڑ کر اور ہماری اور ہمارے یہاں ان کو تقسیم کر دیا یہ کام آج بھی ہو رہا ہے دنیا میں یہ موضوع الگ ہے جب اس کا موقع ہے ہم کلام کریں موضوع آتے کبیر میں ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے اذان کہی حضرت صدیق اکبر موجود جب حضرت بلال نے کہا ردی اللہ اشحد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت صدیق اکبر نے ایسے انگوٹھے چومے اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور لگا کر انہوں نے کیا دعا پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ پھر حضرت بلال نے یہ جملہ کہا اش ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے پھر اپنے انگوٹھے چوہے اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کا قرۃ و عنی بے قیا رسول اللہ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا ابو بکر سے بیت نے کیا تو کل قیامت میں ہم اس کے شفی ہوں گے ہم اس کی شفات کریں گے اب آئیے فن حدیث پر اس پر بہت لے ہوئی اس کا جواب بھی سنیے مولانا آپ نے جو حدیث بیان کی ملا علی قاری جس کو موضوعات میں لے کر کے آئے یہ تو کتابی ہی جھوٹی حدیثوں پر اور وہ جھوٹی حدیثوں میں ملا علی قاری نے یہ حدیث نقل کی آپ کا اعتراض بڑا معقول ہے فن حدیث کے اعتبار مگر ملا علی قاری کی آگے کی عبارت تو پڑھو ملا علی قاری کیا کہتے ہیں ملا علی قاری کا نتیجہ یہ عبارت کا کہ لوگ اس حدیث کو بھی موضوع کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی ہے میں کہتا ہوں جب صدیق اکبر سے یہ حدیث ثابت ہے اب کسی حوالے کی کیا ضرورت موضوعات کبیر ذہن میں رکھ کر یہ نہ سوچئے کہ موضوعات کبیر کم مضمون چونکہ موضوعات اس لیے مولانا نے موضوعات کی حدیث بیان کی ملا علی کا کرام دیکھیے کیا ملا علی قاری کہتے ہیں جب صدیق اکبر نے یہ کام کیا اور یہ بات پارے ثبوت کو پہنچ گئی اب کسی حوالے کی کیا ضرورت ہے تو موضوعات نے اس حدیث کو درست بتایا اور جو اہل علم حضرات وہ اگر مزید تحقیق کرنا چاہیں حضور کے نام کو چوسنے چومنے کے لیے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کا منی رین کا مطالعہ کیجیے جو فن حدیث پر گفتگو ہے اللہ اکبر آپ کو سوائے اس رسالے کے کہیں نہیں ملے گی کہیں نہیں ملے گی کا مطلب کیا ہے کہ وہ انہوں نے لکھ دی نہیں بلکہ سو ڈیڑھ سو کتابوں کو کھما لیں گے تو یہ گفتگو ملے گی جو امام اہل سنت ایک رسالے میں جمع کر دی میرے کہنے کا مقوم یہ ہے رول ہے اس کا مطالعہ کیجیے بظاہر تو یہ انگوٹھے چومنے کا مسئلہ لیکن اس حدیث پر مسئلہ ہے کہ یہ حدیث کہاں کہاں سے ثابت ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے نام پر اور یہی نہیں کہ حدیث بلکہ علماء اور اکابر نے یہ لکھا کہ جو آدمی لازم کر لے کہ پیارے مصطفیٰ کے نام پر انگوٹھے ایسے چومے اور یہ دعا پڑے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ دوبارہ عینی یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں حضور کے نام کی برکت سے کبھی اندھا نہیں ہو یہ تو فقہ نے لکھا یہ تو فخا نے لکھا کہ حضور کے نام پر چومنے میں کبھی بھی آدمی اندھا نہیں ہوگا یہ برکت ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دیدان گرام گفتگو بڑھ رہی کلام بھی طویل ہو رہا ہے مختصر وقت میں پوری گفتگو مکمل کرنی ہے تو حضور کے نام کی یہ خوبی ہے کہ کوئی جمل اور میں آپ سر کرتا ہوں حق ذرا کڑوا ہوتا مگر گوارا کیجیے ہم ذرا سوٹ ووٹ پہننے لگ گئے اچھے کرتے پہننے لگ گئے اور ذرا بڑے لوگوں میں بیٹھنے لگ گئے جب ہم مسجد میں گئے تو موزین جب کہے اشد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا انگوٹھے چومیں گے تو کہے گا یہ چودہ سو برس پرانا مردہ کیسے اٹھ کر کے آیا ارے اس دور میں حضور کے نام پہ انگوٹھے چوم رہا آپ اس ذہن میں رکھیے بڑے بڑے لوگوں جب ملاقات یہ تھی کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں سے میں ملتا بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی کوئی شخص سوائے اہل سنت کے کوئی اپنا مذہب نہیں چھپاتا کوئی اپنا مذہب نہیں چھپاتا ہر ایک اپنے مذہب کی ترجمانی کرتا ایک دفعہ ہم کراچی سے اسلام آباد کی فلائٹ کر رہے آپ کو تعجب ہوتا کہ بھرے جہاز میں قادیانی ہمارے مت لگ گیا پورے ڈیڑھ گھنٹے تک مرزا غلام احمد قادی بحث کرتا رہا آپ دیکھیے کوئی آدمی اپنا مذہب نہیں چھپاتا ہم دب کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سنی مذہب اہل سنت یہ ٹھیلا لگانے والوں کا مذہب یہ سونچا لگانے والوں کا مذہب یہ پان بیچنے والوں کا مذہب ہے کہ ہم ڈر سے ارے اپنے مسلک کی ترجمانی کرو ہزار آدمی بیٹھو تو پیارے مصطفیٰ کے نام پر انگوٹھے چومو پتہ لگے کہ یہ سننی اپنے مذہب کو چھپانے کی کوشش مت کرو آپ چھپا رہے ہو اللہ کو اکبر اور اس پر آپ فائدہ یہ ملاحظہ فرمائیے باتول پکڑ عرضی کر رہا تھا کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہے پیارے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عزیزان گرام ذکر ہوگا اب آئیے میں قرآن فرقان تردید شہادتیں پیش کرتا آپ پڑھیے ہر آدمی کو یہ آئے ہر نمازی پڑھتا الحمد اللہ رب العالمی پڑھتے ہیں صاحب ہم کیا مطلب ہوا تمام عالمین کا پالنے والا اللہ تبارک و تعالی تو کہاں کہاں حدود ہے رب کی ربوبیت کی وہ غیر متنعی کوئی حدود آپ طے نہیں کر سکتے کہ خالی پاکستان والوں کو پال رہا یا ہندوستان والوں کو اب لامتنہی کوئی بھی آپ متعین نہیں, نہیں کر سکتے لیکن وہ قرآن نے یہ جملہ کہہ کر بات مکمل کر الحمدللہ رب العالمین سارے عالمین کا پالنے والا عالمین تک آپ کی رسائی کہاں عالمین میں کیا کیا ہے عالمین میں اب گئے کہاں عالمین کو دیکھا کب مگر ہر جگہ کا پالنے والا اللہ تبرک بال اور ذرا ادھر آئیے پیار مصطفیٰ کا مقام رب کریم فرمت الحمد للہ رب العالمین اپنے لیے تو اپنے حبیب کے لیے فرما وماسلا کا اللہ رحمت عالمین میں نے اپنے حبیب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اگر میں یہ ترجمہ کروں غلط تو نہیں ہوگا کہ جہاں جہاں کا رب پالنے والا عالمین کا ہر اس خطے میں پیارے مصطفیٰ کی حکومت بھی موجود پیارے مصطفیٰ کا جلوہ بھی موجود پیارے مصطفیٰ کا نام بھی عزیزہ گرامی موجود جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے کہاں کہاں سے ہٹائیں گے کہاں کہاں سے نکالیں گے آپ دنیا کا کوئی گوشہ کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود نہ ہو اقبال اس کا ترجمہ کرتا اور واقعی اقبال شاعر بڑے بڑے جو محدز بنے گھومتے ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو ایک انگریزی وضاح فتح کے آدمی نے سمجھ لی اقبال کہتا دشت میں دامن کوسار میں میدان میں کوسار فارسی میں کہتے ہیں بہار پہاڑ کی آرمی بھی اگر دیکھو تو وہاں بھی پیارے مصطفیٰ کا ذکر ملے دشت میں دامن کو میں میدان میں بہر میں موت کی آغوش میں طوفان میں چین کے شہر تو مرا اش کے بیا با میں اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشم عوام یہ نظارہ اب تک دیکھے رفت شان رفانہ کا ذکر رکھ دیکھے کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں جہاں پیارے مستفی علیہ و سلام کا ذکر نک اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ماہ سننا صاحب الحجت القاہرہ اور ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی نے تو ایک جملے میں ڈاکٹر اقبال کو بھی پیشے کر دیا ایک جملے میں سارے مزوں بیان کیا عرش پر تازہ چھیڑ چھا فرش پہ ترفا تھوم تھام اجیب کان جدھر لگائیے تیری اداسان کان جدھر لگائیے ڈیری ہی داستان ہے تو وہ کوئی جگہ ایسی جہاں خدا کا ذکر ہو اور ذکر مستعفی نہ ہو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا لیجیے آج ہم اصول برکت کے لیے گفتگو مختصر کر کے اور عزیزان گرامی اس کے بعد حضور کا وہ ذکر کرتے وہ ذکر جو پیار مصطفیٰ کے دربار میں قبول ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بھی قبول ہے اور وہ ذکر کیا ہے وہ ذکر کا نام ہے قصید بردہ شریف جو بارگاہ رسالت میں اس طریقے سے مقبول ہوا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں رہے اللہ اکبر امام الدین بوسیری یہ دو چار صدی پہلے کے آدمی نہیں ہیں چھ سو آٹھ کے آدمی یعنی آج سے بھی تقریباً آٹھ سو سال پہلے کے جو مذہب ہم ماننے والے ہیں یہ مذہب ہمارا آٹھ سو سال پہلے بھی تھا چودہ سو سال پہلے بھی تھا یہ نہیں سمجھے کہ مولا احمد رضا خان کو تو سو سال ہوئے جب سے یہ مذہب چلا دیکھیے اس مذہب کے ماننے والے کب سے تھے اللہ اکبر اللہ مشرف رحمۃ اللہ اپنے زمانے کے بڑے ادیب اور قصیدہ بردا شریف سے پتہ لگتا کہ وہ ادب کے سرف کے نحو کے تاریخ کے اور جناب بے شمار فضائیں ان میں موجود بادشاہوں نے اپنے دربار میں ان کو خط نویسی کے لیے رکھا تاکہ بادشاہوں کی شان بڑھے کہ جب بادشاہ کے یہاں سے خط جائے تو عربی ادب سے اتنا مرقا اور مسجہ ہو کہ سامنے والا عربی نہ خط کو دیکھ کر کے حیران ہو جائے ان, ان کی یہ خدمات بے شمار ان کے قصاعد بہت کچھ انہوں نے لکھا لیکن ہوا کیا خود ایک روایت اللہ مشرق الدین بوسیری کہتے مجھ پر فالش کا حملہ ہو میرا آدھا بدن مفلوج ہو گیا اب میں کیا کرتا اب میں انہیں دیکھا کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہو وہ فالتو وقت نہیں ضائع کرتا میں کیا کیا چلو انہوں نے کہا اس مرض میں حضور کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیا جائے انہوں نے قصیدہ لکھ دیا ایک روایت کے مطابق اس کے 162 شعر ہیں کبھی کہیں آپ کو دو ایک زیادہ مل جائیں دو ایک کم مل جائیں تو پریشان مت ہو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ مصنف یا مولک جب اپنی کتاب پر نظر ثانی کرتا ہے تو ایک آدھ لائن اور بڑھا بھی دیتا ہے ایک آدھ لائن گھٹا بھی دیتا ہے اس کی جگہ کچھ اور لے آتا یہی وجہ ہے کہ بال دلائل شہری خیر شریف کے نسخے جو ہیں ان میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پسو پیش ملے گا بڑی بڑی کتابوں میں ملے گا کہ مصنف جب نظر ثانی کرتا تو بہت ساری چیزوں کا اضافہ کر دیتا بہت ساری چیزیں نکال دیتا ایک سو باسٹھ شیر کے ریواج ایک سو باسٹھ شیر حضور کی شان میں سبحان اللہ وہ بہترین کہے اور ایسی حالت میں کہ وہ مفلوج جب یہ شیر کہے تو آپ جانتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کی دل کی بولی بھی سن لیتے دل کی بولی بھی جانتے حضور علیہ السلام یہ بھی ایک الگ عنوان کہ جب وہ عالمین کی طرف رحمت بنا کر بھیجے گئے تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کی زبان حضور نہ جانتے جانور کی زبان جانتے پتھر کی زبان جانتے درخت کی زبان جانتے حضور کا مقام تو بہت بلند ثم اسما ملائی فکال فقال اونی بھی اسمان اس کی تفسیر میں علماء مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک نے چھ لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا جو قیام حد تک ایجاد ہونے والی زبانیں وہ سب آدم علیہ السلام اسلام کو ان کا علم عطا فرما دیا تو حضور علیہ السلام اسلام کا کیا علم ہوگا بس لکھنے کے بعد ان کا گنگنانا یہ دربار رسالت میں پہنچ گیا کیا دیکھا امام شرف الدین خود کہتے کہ بھری محفل صاحب کرام علیمان کے پیارے مستعفی جلوا کر اگر اس شیر سے تعبیر کر دیا جائے تو حرج نہیں ہوگا اس جگمک جگم عالم محتاب کا عالم کیا ہوگا اور اس کے باحول فرما بوسیری کھڑے ہو جاؤ اور سناؤ ذرا ہمارا فصیدہ جو تم نے لکھا اللہ مشرف الدین بوسیری نے اپنا تصیدہ سنانا شروع کر دیا ایک روایت میں, میں نے تصدیدے کی شرح میں پڑھا کہ حضور علیہ السلام جب یہ قصیدہ سن رہے تھے تو اس طریقے سے جھوم رہے تھے کہ جیسے کوئی درخت میں پھل والی ٹہنی جب ہوا آتی ہے تو کس طریقے سے جھومتی ہے اس طرح پیارے مصطفیٰ ان کے کلیمات ان کی گویا ان کے اس قصیدے بھی اس طریقے سے جھوم رہے اور اس کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا تحسین فرمائی اور ان کے بدن پر مسا کر دیا اور مسا کرنے کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ اپنے دوش عقد سے چادر اتاری ایک روایت کے مطابق یہ چادر یمنی, تھی یمنی چادر حضور علیہ السلام کو پسند تو پھر کبھی کبھی جب آئیں تو کئی حدیثوں میں کہ یمنی چادر ہوا تو یمنی چادر حضور علیہ السلام تو نے ان کو عطا فرما دی اور اس کے بعد وہ بھلے چنگے ہو گئے صبح جب اٹھے تو فالج والی سارا مرد بالکل جاتا رہا اور بالکل بھلے چنگے ہو گئے اور سب سے حیرت ناک بات یہ ہے کہ جو چادر حضور نے عطا فرمائے وہ ان کے کندھے پر موجود وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے جناب کہ وہ تو شہادت کے عالم کے بھی رحمت ہے اور رویا کے عالم کے بھی وہ رحمت ہے چادر بھی اور جناب وہ چادر ان کے دوش پر تھی ایک روایت کے مطابق چونکہ بردا چادر کو کہا جاتا ہے اس لیے چادر والا قصیدہ مشہور ہو گیا ابھی تک یہ راس کسی کو معلوم نہ تھا اور جو بزرگان دین ہیں بات اگر کڑوی لگے تو معاف کر دیجیے گا مجھے کہ جب کچھ ایسی بات دیکھتے ہیں اس کو چھپاتے اس پہ پر پردہ ڈالتے اور بات بزرگوں کو دیکھا کہ جب ان کی فضیلت میں کچھ بات ہو گئے تھے خبردار جب تک میں زندہ ہوں کسی کو مت بتانا یہ بات تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ اپنی بزرگی کا چرچا کرنے کے لیے آیا آج کوئی چھوٹا موٹا کوئی خواب دیکھ لے تو جب تک پورے شہر میں ڈھنڈورا نہ پیٹ جائے اس وقت تک لوگوں کا کھانا ہزم نہیں ہوتا یہ بات انہوں نے کسی سے نہیں خود منع کیا کہ سوائے میرے کوئی نہیں جانتا صبح جب میری طبیعت ٹھیک ہوئی جب میں نکلا ایک بزرگ میری طرف آئے اور آنے کے بعد کا شرط الدین بوسیری وہ ذرا قصیدہ تو سناؤ میں نے کہا کون سا قصیدہ کیسا قصیدہ کس کا قصیدہ کہ پسو پیش مت کرو وہ قصیدہ جو کل تم نے بارگاہ رسالت میں پڑا وہ سنا کہا وہ کون سا پھر بھی یہ بچ رہے تاکہ راز نہ کھلے پھر بھی بچ رہے پر سنو اگر تم چھپا رہے ہو تو ایک مصرا اس کا انہوں نے پڑھ کے بتا کہ یہ اس کا مصرا نہیں کہا علامہ شرف الدین قسم خدا کی سوائے میرے کوئی نہیں جانتا کہ اس کا مصرا کیا ہے اور اس کے مندرجیات کیا اور وہ کیا نا مگر اس مرد مومین نے وہ ناد کے شیر پڑھ کے مجھے بتا دی اور اس کے بعد میں حیران رہ گیا پھر اس مرد مومین نے کہا سنو جانتے ہو یہ شیر میں نے کہاں سے یاد کی کہ کیسے مجھے یاد ہوئے کہ جس محفل میں تم یہ ناد پڑھ رہے تھے تو میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا میں بھی اس محفل میں جمع تھا اب جا کر مشہور ہو گیا قصد بردہ شریف پھر تو صاحب کے درباروں میں پہنچ گیا بڑے بڑے وزیروں نے اپنے آنکھوں پر لگایا بڑے بڑے نابینا لوگ اس کو اپنے آنکھوں پر لگا کر کے انہوں نے بینائی پائی اس کی پوری تاریخ دیکھ کسید بردہ شریف تو آپ حیران ہوں گے کہ کہاں کہاں تک پہنچا کیسے کیسے لوگوں نے اس سے برکت حاصل کی اس مرد مومن نے کس راز کو افشا کر دیا جو ابھی تک یہ راز رازی تھا بقول اقبال یہ راز راز رہنا نہ سکا کہ ان کی یاد ارے پلکوں پہ آ گئی چراغ کیے ہوئے اب تو ساری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ امام بوسیری کا تصیدہ وہ ہے جو دربار پاک کے مصطفیٰ میں مشہور ہو گیا اللہ اکبر تو ہم نے سوچا اس برکت سے ہم محروم رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا یہ محفل جب اللہ کی ذکر کی یہ محفل جب پیارے مصطفیٰ کی ذکر کی وہ ذکر سے متمنی ہوئے پر آپ نہیں جائیں پڑیے مولایا صلی سلے بے کا خیر الخلق کو لی می مولایا سلائے صلی آپ کبھی بے کا خی حل کے کل لی می محمد سی خالی وارینے میں نور بی آ جانی مولا سل آنالا بے کا خیری الخلق پیکل لے ہی می ہو جا شلی گے ہولی مینل احبال مو کو مولایا سل لے و سل بنا لا ہے کا خی فل سے کل لیمی بیل موستافا بل کا سیدانہ یار بلغ بل سی دانا بہ لانا ماوا سے رامی مؤ وائے ملا ہے کا درو شریف نظرہ اللہ صلی علی سیدنا مولان محمد اما وبارک ولیم سلا علیک یا رسول اللہ اب آئیے محترم حضرات اللہ قبار و قبط کا ذکر اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور اس کی برکتیں اس کی رفتیں اس کے بعد ہم اپنے اس دوسرے مقصد کی طرف آتے ہیں کہ جو ہم نے آئے ختمے میں تلاوت کی ارشاد باری تالا ہوا روادی اللہ اصرف اللہ تخن تم رحمت اللہ اے لوگوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا جو گناہ ہیں سیاکار ہیں بیکار ہیں اپنے کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے مستحق نار ہیں لا تکن تم رحمت اللہ میرے حبیب آپ اپنے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نہ امید مت ہونا اتنا ہی کوئی گنا گناہ بندہ ہو کبھی بھی اللہ تبارک و بال کی رحمت سے نہ امید نہ ہو اب آئیے موتبر تفاثیر میں جو اس کا شان نزول بیان کیا گیا وہ کیا ہوا یہ کہ جب اسلام آیا لوگوں نے اسلام آنے سے پہلے بڑے مظالم کیے آپ سوچ نہیں سکتے جو مظالم وہ کیا کرتے تھے اللہ اکبر اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے گڑا کھود کر اور اپنی بچی کو گڑے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دیا کرتے یا قتل کر دیا کرتے خواتین پر وہ مظالم کہ خاتون اور خواتین کو انہوں نے پیر کے جوتے سے زیادہ ترجہ نہیں دی بڑے مظالم اور گناہ کتنے شراب دنیا بھر کے گناہ انہوں نے موجود مگر جب حضور کا مشتہ اور اسلام کا پیغام ملا کہ حضور جو تین لاحق اس آدمی اگر سچے دل سے توبہ کر اس حلقے میں داخل ہو جائے اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیت کر لے سچی توبہ کر لے سچے دل سے کلما پڑھ لے تو اللہ تبارک کا مطالعہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ بات جب مشہور ہوئی اور یہ بات جب لوگوں کو معلوم ہوئی تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کچھ لوگ جو شاید یہ مسئلہ نہ جانتے کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو کرنے کے بعد جو ہم نے پچھلے گناہ کیے کیا وہ باقی رہیں کیا ان کی سزا ہمیں قیامت میں دی جائے گی کیا مطلب تھا ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ گناہ جو ہم نے پہلے کیے اگر ان کی سزا بھی باقی رہے اور ہم اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان بھی ہو جائیں آپ کی جماعت میں داخل بھی ہو جائیں اور اسلام کے حلقے میں داخل بھی ہو جائیں اور وہ سزا اگر ہماری باقی رہی تو انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق کہا کہ پھر اسلام قبول کرنے سے فائدہ کیا ہو پھر کیا فائدہ رب کریم نے ان کی ان باتوں کو ملازہ کیا حضور علیہ السلاط اسلام نے قدر سکوت فرمایا اور حضور کا سکوت فرمانا اس قدر رحمت ثابت ہوا کہ رب کریم نے یہ آئے نازل فرما دی اپنے حبیب علیہ السلاط اسلام پر اور صرف یہ مخاطب وہی نہیں کہ جنہوں نے حدور سے سوال کیا بلکہ قیامت تک کے لوگ اس کے مخاطب ہیں فرمایا کل یا عبادی میرے حبیب کہہ دو اپنے بندوں سے کل یا عبادی سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جنہوں نے گنا کیے ہیں لا تک تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا ان اللہ یا فروظ ظلم جب تم سچے دل سے اللہ کبارو قبر تعالیٰ کے دربار پیارے مصطفیٰ پر توبہ کر کے جب سچے دل سے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا اور اللہ تعالیٰ تمہارے ان سارے گناہوں کو بد دے گا ان اللہ یغفر زونوبہ جمیا تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مع فرما دے گا یہ مشدہ یہ پیغام جب ان لوگوں نے سنا کہ پچھلے جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی مع فرما دے گا اس لئے وہ اسلام کے حلقے میں داخل ہونے لگ گئے اللہ اکبر اس آیت کے اترنے کے بعد پیارے مصطفیٰ کا ارشاد ابن کثیر نے اسی تفسیر کے تفسیر کرتے ہوئے اسی آیت یہ تفسیر میں یہ جملہ کہا حضور علیہ السلام جب یہ آیت سنی تو لیا عبادی اللہ اصرف عال ان تم رحمت اللہ جب یہ آیت حضور علیہ السلام پر نازی سنی سبحان اللہ حضور نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں دنیا اور معافیت مجھے دے دی جاتی ساری دنیا اور آخرت مجھے دے دی جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس آیت کے نازل ہونے پر خوشی ہو رہی کی خوشی ہو رہی ہے حضور علیہ سلاۃسلام تو مقفور اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضور علیہ السلام کیا مخفو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آگے انشاءاللہ گنجائش وقت میں رہی تو بتاؤں گا کہ ان کے تو ابرو کرم کے اشارے سے کروڑوں کی مغفرت ہو جائے کیا وہ اپنی مغفرت کے لالے پڑے نہیں نہیں بلکہ اپنے غلاموں کے لیے مددہ سن کر اتنا خوش ہوئے کہ مجھے دنیا اور معافیات کی ساری دولت مل جاتی تو تب بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی سے آئد کے نازل ہونے پر ہوئی بعض میں نے صحابہ کرام علی مریدوان کے اقوال میں پڑھا کہ وہ کہیں گئے غلط من سمجھیے گا تو جی میں بعد میں کر دوں دیکھا ایک وائس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا یہ کرو گے تو یوں جہنم میں جاؤ یہ کرو گے تو یہ جہنم میں جہنم کا عذاب ہی ہے جہنم کا عذاب ہی ہے اتنے عرصے اتنے عرصے رو کیوں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتا تھا کیا مطلب تھا کہ یہ آیت بھی تو پڑھ کے سنا کہ اگر تم سچے دل سے رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر دے گا خالی ڈرانا ہی نہیں ہے اسلام میں ان کی نعمتوں کا ذکر بھی تو کیجیے کہ جو نعمتیں اللہ اس کے رسول نے ہمیں دی ان نعمتوں کا بھی ذکر کرو بلکہ ایک صحابی کا قول تو ابن قصیم نے یہ بھی نقل کیا کہ اس آیت کے اترنے کے بعد جو صرف خان ستن لوگوں کو جہنم سے ڈرا وہ بڑی سخت غلطی پر ہے ہاں جہنم سے ڈرائے بھی اور اللہ تبارو کا بال کی رحمت کا تذکرہ بھی کرے اگر تم نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا تو تمہارے یہ بڑے بڑے گنا اللہ تبارو کا بعد معاف کر دے گا وہ کتنا بڑا مہربان ہے کتنا رحیم اور کریم ہے اپنے بندوں پر اس کا اندازہ کس سے لگائیے ایک شخص جس کا میں نے ذکر کیا حضور کی خدمت میں حاضر آتا ہے کہنے لگے حضور لوگ عجیب و غریب بڑی بڑی ڈیمانڈ کر کہ اگر آپ ایسا کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا کوئی آدمی آن کر کہتا ہے اکرما کہن لگے یہ پانی کے اس پار پتھر یہ اگر تیرتا ہوا آگ آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں ایمان لے آؤں گا حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا پتھر آ, آ گیا, گیا ایمان کی حضور کے گویا نبوت کی گواہی بھی, فرما یہ فرمائیے تیر کافی ہے کہ ہاں کافی تو ہے مگر یہ تیرتا ہوا پھر اسی طرح چلا جا وہ پتھر تیرتا وہ اسی طرح چلا جا. وہ شخص ایمان لے آیا ایسی عجیب عجیب چیزیں وہ کہتے کہ ایمان لانے کے لیے بڑے بڑے اپنے تقاضے کرتے جیسے چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائی حضور علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے کیے مگر جن کے نصیب میں ایمان نہ تھا وہ ایمان نہیں لائے ابو جہل جیسا ازلی دشمن خدا دشمن رسول اپنے ہاتھ میں کنکڑی لے کر کے آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بتا دے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا حضور فرماتے کھول تیرے ہاتھ میں سات کنکریاں ہیں تو کنکریاں نکلتی کوئی کاہن کوئی نجومی اس کے پاس جاتا اس سے پوچھتا ہاتھ میں کیا ہے وہ جادو کے یا کہانت سے بتا دیتا کہ تیرے ہاتھ میں سات کنکریاں ہیں ہم مجھے بتائیے ایمان ان پر لاتا ہے یا اس پر لاتا ہے کہتا دونوں برابر انہوں نے بھی بتا دیا انہوں نے بتا دیا مگر پیارے مستعفی وہ دیکھتے تھے جو کسی کی آنکھ نہیں دے. امام ایمام سنت کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نغق منقوت میں کوئی شہ نہیں وہ جو تجھ آیا کوئی شئے ایسی نہیں جو پیارے مستعفی پر مت ہو سب کا سب آیا وہ دیکھ رہے فرمایا یہ بتا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے ارے یہ تو کہنوں کا کام یہ تو جادوگر اور کہن بھی بتا دیں کہ کیا سو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے میں بتاؤں کہ وہ کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تیرے ہاتھ میں وہ بتائے کہ میں کیا ہوں تو حیران ہو گیا سن کر کہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہاتھ میں ہے وہ بتا دیں کہ آپ کیا ہیں اب حضور نے فرما کھول تیری مٹھی میں ساتھ کنکریاں جب اس نے مٹھی کھولی تو کنکریاں لڑک رہی تھیں اور پیارے مستفا کا کلمہ پڑھ رہے تھی کیا پیغام ملا پیغام یہ ملا کہ دیکھ کنکریوں نے بتا دیا کہ میں کون ہوں اب ساری دنیا گھوم لے نہ کوئی کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والا ملے گا اور نہ میری نبوت پہ کسی کو شبہ ہوگا لیکن ایمان نصیب میں نہ تھا نہیں لا جادو سے تعبیر کر کے چلے گئے نصیب میں ایمان نہ تھا رف ایک شب کر کہتا کہ میں ایمان لے آؤں کیا ڈیمانڈ ہے کیا معاملہ کہا میں نے زمانے جہالیت میں اپنی بچی کو زندہ گور کر دیا زندہ دفن کر دیا اگر آپ اسے زندہ کر کے بتائیں تو میں ایمان لے آؤں گا حضور تشریف لے گئے پر نہ پتا کہاں دفن کی تھی تو اپنی بچی وہ گئے وہ گیا جانے کا اس نے بتایا اس نشاندہی کی کھڈی کی کہ یہاں میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا یہ اللہ کی مہربانی کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں سنیے حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا بچی قبر میں سے زندہ سلامت نکل گئی اوپر آ گئی زندہ ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا کافی تیرے لیے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور پھر حدیث میں ہے حضور نے اس بچی سے پوچھا اے بچی یہ بتا کہ کیا تو دنیا میں آنا پسند کرے گی کیا تو دنیا میں آنا چاہتی ہے اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے کہ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں تو دنیا میں آنا چاہتی ہے اور وہ بچی یہ دی کہ ہاں آنا چاہتی ہوں تو حضور کیا کرتے سبحان اللہ اللہ کے کارخانے کے اتنے مالی کو مختار کہ وہ بچی اگر کہتی کہ جی ہاں میں دنیا میں آنا چاہتی ہوں تو یقیناً حضور اس کو دنیا میں واپس لے آتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اختیار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر بچی نے کیا کہا اس کا تعلق ہمارے عنوان سے وہ بچی کہ نہیں میں دنیا میں آنا نہیں چاہتی کہ کیوں نہیں آنا چاہتی تاکہ وہ سن لے یہ بات اور ہم تک پہنچ جائے پر میں دنیا میں نہیں آنا چاہتی کیوں نہیں آنا چاہتی کہا میرے آقا میں نے اپنے رب کو اتنا کریم اور مہربان پایا کہ میرے ماں باپ اتنے کریم اور رحیم نہیں تھے جتنے میں اپنے رب کو پایا اپنے رب کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ جو رب ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان جو رب ہمارے ماں باپ سے زیادہ رحیم اور کریم ہو تو کیا وہ ہمیں سزا دے گا کہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا ہاں باہری لوگوں کو سزا تو ملے گی مگر بالآخر آخر ان کا ٹھکانا جنت ہے لیکن اللہ تبارک و مطالعہ اپنی کریم یا اپنی مہربانی سے کبھی اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ تو اپنے ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے تو حضور علیہ علیہلاسلام کو انکار کر دیا کہ میں دنیا میں نہیں آنا چاہتی اس لیے کہ میں نے تو اپنے رب کو بہت زیادہ مہربان پایا اور دوبارہ قبر میں چلی گئی تو آپ نے دیکھا ربی کریم کتنا مہربان کیا ہم توبہ استغفار کریں دعا کریں تو اللہ ہماری قسمتوں کو نہیں بدلے گا کیا ہمارے حال کو نہیں بدلے کیا ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا وہ کیسا کریم ہے آئیے مسلم شریف کی حدیث کبھی آپ نے یقیناً سنی ہوگی میں دوبارہ اس کو پڑھ دیتا ہوں اس کا ارادہ بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں حضور علی سلاسلام کبھی کبھی بنی اسرائیل کے قصے بیان کیا کرتے اگرچہ یہ قصے ہوتے مگر جب وہ حدیث بن جائے حضور کی زبان سے ادا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ حدیث بن جاتی پھر وہ قصہ نہیں رہتا اس لیے امام بخاری نے بڑے بڑے محدثین نے جو ہے وہ قصص الانبیاء قسم کا ایک باب باندھا کہ جس میں حضور علیہ السلام نے جو پچھلے نبیوں کے قصے بیان کیے جو حدیث بن گئی ان کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا یہ حدیث کئی طرق پر ہے کئی طریقوں سے مختلف راویوں سے یہ حدیث ہے جو لوگ فرماتے ہیں ایک بنی اسرائیل کا شخص جس نے ننانوے قتل کیے تھے ننانوے اللہ اکبر کیسا غالب ہوگا ایسا دحشت اور کو ہوگا کہ ننانوے قتل کیے اور نینانوے قتل کرنے کے بعد حضور فرمات ایک راہب کے پاس گیا راہب کہتے اس زمانے میں کسی مذہبی رہنما جو عیسائیوں کا یا اس زمانے کا تھا یعنی اس زمانے میں لوگ اس زمانے کے اللہ والوں کو لوگ راہب سے تعبیر کیا کرتے تو ایک راہب کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا, کہا کہ میں نے ننانوے قتل کیے میرے لیے کوئی نجات کا راستہ ہے راہر صاحب نے جی شاید حکمت پڑھی نہیں نہ حکمت ان کے قریب سے گزری اس گناہ کو دیکھ کر کے انہوں نے ڈانٹ پلائی کمبک کہیں کا ننانوے قتل کر کے آیا ننانوے قتل کر کے اب میرے پاس آیا ہے کہ نجات کا راستہ ملے مقصرت کا سامان کرنے کے لیے آیا نکلے دس کوئی تیری نجات نہیں کوئی نجات کا سامان نہیں اس شخص کو غصہ آ گیا اس نے کہا جب نجات کا کوئی سامان نہیں ہے تو راہب صاحب کو پھر بھی ہاتھ صاف کر دو تاکہ سنچری مکمل ہو جائے کوئی پوچھے گا تو کہیں گے تو صحیح کہ بھی ایک و سو آدمی کو قتل کیا کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ نجات کا راستہ تو ہے نہیں دروازہ تو بند ہو گیا تو بات اب جب نجات کا راستہ نہیں تو ان کو بھی ٹھکانے لگا اس نے جناب اسی وقت اس راہب کو بھی ٹھکانے لگا دو. مگر سو قتل کرنے کے بعد پھر بھی نف کی زبان میں سنیے تب و طریقت میں ہم نے اس کی کچھ وضاحت کی وہ فرماتے انسان کے تین نفس تین نفس کی قسم ایک تو ہے نفس لباما یوں سمجھ لیں آپ بلا تکلف کہ ایک آپ کے بدن میں ایک مفتی بیٹھا ہوا جو غلط اور صحیح کو فوراً بتا دیتا وہ نفس آپ کو ملامت کرتا آپ کتنا ہی ہنسے کتنا کچھ کریں مگر کوئی برائی کی ہوگی کہ نفس ملامت کرتا کہ نہیں یہ کام غلط کیا یہ بات صحیح نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نفس لبام اور جو آدمی برائیوں کا عادی ہو جائے اس نفس کا نام قرآن مجید نے احادیث نے اور صوفیہ نے اس کا نام رکھا نفس امارہ جس کو کہتا ہے کہ نفس امارہ کو مار یہ آدمی کو گناہوں پر بر کرتا لوگوں کو برگشتہ کرتا یہ قوت سمجھ لیجیے انسان جس کو کہتے ہیں نفس امارہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ کہ جب آدمی نفس امارہ کو مار نفس لباما کی طرف آتا اور برائیوں سے ایک طرف ہونے کے بعد جب اس کو تمانیت چین سکون حاصل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں نفس سے مطمئنہ تو ایک آدمی کے ذہن میں مفتی ایک عالم جو فتوا دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے سو آدمی مارنے کے بعد نف سے لبم اس کو ملامت کر رہا ہے کہ نہیں یہ بات غلط مفرت کا راستہ تلاش کر وہ کچھ لوگوں کے پاس گیا کہ کیا کرنا چاہیے تو بعض آپ جیسا کوئی سمجھدار آدمی میلہ ہونے کا ڈراؤ ایسے سیدھے چلے جاؤ کافی میل دور جانے کے بعد اللہ کے نیک بندے ہیں کچھ اور وہ نیک بندوں کی بستی تم وہاں چلے جاؤ اور جانے کے بعد تم اپنا مسئلہ پیش کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری نجات کا کوئی راستہ نکال لیں گے اب چونکہ نفس و ملامت کر رہا تھا اب ان کے بتانے پر نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا یہ بات بھی بتانا فائدے سے خالی نہیں آدمی کچھ نیکی کے کام پر جب چلتا موت کا ایک وقت ایسا مین ہے بتانی کب آ جائے کس وقت آ جائے نیکی کرنے جا رہے ہوں اور موت آ جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ اس حدیث میں سنیں گے کچھ نہ کچھ معاملہ اور گناہ کی طرف آدمی جا اور مر جائے آپ نے رمضان میں کچھ بے غیرتوں کے نام پڑے یا نہیں جو رمضان المبارک میں دوپہر میں شراب پی رہے تھے جو بیس پچیس کی تعداد میں مرے یہ کراچی میں اگر اور اخبار میں کچھ اس میں ہندو تھے کچھ عیسائی تھے اور مسلمانوں کی اکثریت اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ مسلمان تھے اب پوچھیں ان غیرت مسلمانوں سے رمضان کا تقدس بھی پامال حضور کا ارشاد بھی پامال رب کریم کے ارشاد بھی پامال ارے رمضان المبارک میں روزے کے دورانیاں میں شراب پی رہے ہو بیٹھ کر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ کیا چہرہ دکھاؤ کہ دربار مصطفیٰ میں کس چہرے سے جاؤ کیا لے کر کے جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار خدا نہ خاص طار غلط راستے پر چلے موت آ گئی اب بتاؤ کیا ہوگا مگر اللہ کی مہربانی دیکھیے اس نے قتل تو کیے سب لیکن چلا نیک بندوں کی طرف کائی کے لیے چلا تاکہ توبہ کی جائے مسلم شریف میں بھی کئی ترک فری ہیں اور بھی کئی جگہ مختلف رابیوں سے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کو ایک جگہ کر کے نچوڑ کر اس کا بیان کر دیں تاکہ بجائے دس پندرہ حدیثیں سننے کے ایک ہی کی ترجمانی ہو جائے جو سب پر حافی ہو لیکن حدیثیں کئی ارشاد فرمایا جب لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ نیک بنتے جاؤ یہ اس طرف چلا توبہ نہیں کی ارادہ توبہ جب یہ چلا تو دیکھیے این بیچ راستے میں موق کا فرشتہ بالکل بیچ میں آنے کے بعد میں اس کی روح قبض کر لی کہاں جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے کیا تھا شراب بہت سارے گناہ سو آدمی کا قتل کتنا بڑا ظلم ہوتا آج کل قتل کرنا کتنا آسان ہو گیا خوف خدا رکھئے سرکار کا ہے ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل اور ہمارے یہاں آدمی مچھر مکھی کے طریقے سے جناب مار دیے جاتے ہیں اللہ تبارت اطل سلیم تتا فرما رب کے دربار میں جانا ہے اللہ اکبر کیا جواب دو گے وہاں جا کر کے کیسے آدمی مرتے ہیں کتنی آسانی موبائل ایک دو ہزار ڈیڑھ ہزار کا آدمی ذرا تاخیر کر جس کو گولی مار دی جاتی گاڑی نہیں دیکھا گولی مار دی جاتی کوئی دیکھا اپنے انسان کی قدر رہ گئی رب کریم انسان کی قدر ہمیں سکھاتے اللہ اکبر گیا جناب بیچ میں موت کا فرشتہ آن جب روح قبض کری روح قبض کرنے کے بعد عذاب کے فرشتے آ گئے اس لیے کہ گناہ گار تصو کا کافی رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور یہ میں نہیں کرا سرکار کا رشہ دونوں کہ ہمارا آدمی جو گار کو لینے آئے یہ گناہ گار یہ ہمارا آدمی سے ہم لے جائیں تو جان نہیں نیک فرشتے کہنے لگے نہیں یہ ہمارا آدمی اسے ہم لے جائیں اس لیے کہ توبہ کے راستے میں جا رہا دونوں فرشتوں میں بقول پیار مصطفیٰ ایک نگئی کیفیت شروع ہو گئی ربی کریم نے ملاحظہ فرمایا وہ اپنی حکمتوں کو سب سے زیادہ جانتا ربی کریم نے فرمایا فرشتوں سنو میں تمہارے درمیان ایک فیصلہ کرنے والا فیصلہ کیا تھا اس پر مہربانی تھی شخص پر اللہ کا کرم فرما تم ایسا کرو کہ یہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے اس کی زمین کو ناپو کتنا چلا اب یہ بیچ میں پڑا ہے ادھر سے زمین کو ناپو کہ توبہ کرنے کے جدھر جا رہا تو یہ زمین کتنی یہ زمین دونوں کو ناپو یہ دیکھو کہ ادھر زیادہ ہے یا ادھر زیادہ سبحان اللہ لذات فرشتوں نے زمین کو ناپا صرف ایک بالش وہ ادھر زیادہ نکل گیا جدھر توبہ کرنے جا رہا ایک بالش ادھر زیادہ نکل گیا کہ وہ توبہ کرنے جا ربی کریم نے فرما اس کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کر دیا جا اس لیے کہ یہ توبہ کے راستے میں زیادہ ہے ایک بالش زیادہ ہو گیا اور اسی مسلم میں ہے کہ ایک بالش کیا زیادہ ہوا رب کریم نے ملازہ فرمایا اس بندے پر مہربانی کرنی ہے اس لیے کہ توبہ کی طرف جا رہا ربی کریم نے اس زمین حکم دیا اس زمین کو کہا کہ تو ذرا سا بڑھ جا اور اس زمین کو کہا کہ تو ذرا سا ایک بال سکڑ جا تاکہ یہ تیرے قریب ہو جائے جب فرشتے ناپے تو ادھر زیادہ نکلے ادھر دور ربی کریم نے زمین کو حکم دے دیا اس بندے کی نجات کے لیے یہ مہربانی اور جب ناپا تو ایک بالی ادھر زیادہ نکلا فرما فرشتوں اس کی نجات کر دی جائے اس لیے کہ نیک راستے کی طرف زیادہ میں عرض کر رہا تھا توبہ استغفار گناہوں سے معافی دعا ارے وہ تو اتنا کریم ہے اتنا مہربان کہ نیکی کے راستے پر چلو اور بدی کے راستے سے ایک بارش نیکی کے راستے میں زائد نکل جائے تو بھی اپنے بندوں کی مقصرت کر دیتا تو بھی اپنے بندوں کی نجات کر دیتا ہے اللہ اکبر تو آپ نے دیکھا وہ کتنا مہربان کتنا کریم ہے اس طریقے سے وہ اپنے بندوں پر عزیزا نے میں مہربانی کرتا تو کیوں نہ ہو اللہ فکنا تمہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ہرگیز نہ امت مت ہونا، ان اللہ یغفر ضلع با وہ تو اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک مطالعہ معاف فرما دیتا اور اس کی مہربانی کا حال سنیے مسلم شریف میں یہ حدیث ایک مرتبہ جنگ کا سماپت جنگ میں صحابہ کرام فتوحات کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو پکڑ کر کے لائے جیسے جنگی قیدی بنا دیے جاتے ہیں پکڑ کر لے کر آئے کچھ اس میں خواتین کچھ مرد کچھ بچے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے دیکھیے حدیث کتنی مختصر مگر دعوت فکر اس میں کتنی عظیم ہے وہ ملاحظہ فرمائیے حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک عورت جو اس قیدیوں میں ہے ادھر ادھر بے چینی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر حضور علیہ السلام بھی شر کے کیا دیکھ رہے صاحبہ کا نام دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ ہوا یہ کہ اس کی گرفتاری میں اس کا ایک چھوٹا بچہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی چاروں طرف دیکھ کر بڑی حیران تھی کہ بچہ کہاں گیا ظاہر ہے کہ بچہ جب پالے تو چین اور سکون و تمانیت حاصل ہو جائے دل کو خدا کا کرنا دیکھیے پیارے مستفی اسے دیکھ رہے صحابہ دیکھ رہے اور اس بھیڑ میں اسے اپنا بچہ نظر آ گئے جب اس بچے کو اس نے دیکھا تو لپک کر جو کافی دیر سے اس سے جدا تھا نہ جانے کئی دن ہو گئے کئے گھنٹے ہو گئے گے اس کا ذکر حدیث شریف میں نہیں مطلق اتنا ذکر ہے اس لیے ہم ریاتی اس پہ نہیں کر رہے کہ نہ جانے کتنے گھنٹے کتنے دن وہ لپک کر کے اپنے بیٹے کو جیسے کوئی بیٹا دو چار دس دن کے بعد کسی ماں کو ملے چھوٹا تو اماں کا کیا سلوک ہوگا کیا جذبات ہوں گے بچے کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا جب سینے سے چمٹائے پیارے مستعفی کی نظر پڑی صحابہ سے پوچھا اے جماعت صحابہ یہ بتاؤ کیا یہ عورت اس بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی جس بچے کو چمٹا لیا کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی صحابہ نے کرنا ہی کبھی بھی پسند نہیں کرے گی فرما تم اس بچے اس کی ماں کی محبت کو دیکھ جیسے وہ اپنے سینے سے چمٹا لیا کہ بچہ اس کے سینے سے چمٹ گیا زور سے پکڑ لیا کیا یہ اتنی محبت کرنے والی عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی خانہ کا نہیں فرما اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ مہربان اس عورت سے زیادہ مہربان ہے کہ تمہیں آگ میں کیسے ڈالے گا اور اسی مسلم شریف نے ایک دوسری حدیث تیسری حدیث سن لیجئے کہ ایمان تازہ ہو جائے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت اللہ فکن تم رحمت اللہ اس کا اندازہ لگائیے تاکہ مانگنے میں آج بھی انکساری پیدا ہو جائے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور سب حضرات چھولی بھر کر کے جائیں یہ مسئلہ صحیح طور پر آپ کے دل اور دماغ میں راسک ہو جائے فرمایا حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا اپنی شان کے مطابق اپنی رحمت کے سو حصے بنائے اس کی شان اس سے بھی غلط اس لیے میں نے یہ جملہ کہا اپنی شان کے مطابق اس نے سو حصے رحمت کے بنائے ایک حصہ کائنات پر بھیجا صرف ایک حصہ اور ننانوے حصے اپنی آغوش رحمت میں رکھ لیے حور فرے خود فرما تم نے دیکھا کبھی جانور کو کہ جانور بچے پر پیر نہیں رکھتا بہو اس کے کہ وہ جانور جانور پیر نہیں رکھتا کیوں کہ جانور بھی جانتا ہے کہ بچے پر پیر رکھے تو بچہ ہلاک ہو جائے تو معلوم ہوا کہ جانور بھی رحم و کرم آپ نے کبھی بلی کو دیکھا اپنے بچوں کی کتنی حفاظت کرتی ہے کتیا کو آپ نے دیکھا کتنی حفاظت کرتی جنگلی جانوروں کو دیکھا کتنی حفاظت کرتی ہے مرری کو دیکھا آپ معاملہ ہی معام کہ سارا توحید کا را سمجھ میں آ جا ایک بہت بڑے امام سے پوچھا کہ آپ کو رب کی معرفت کیسے ہوئی مجھے رب کی معرفت ایسے ہوئی کہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ انڈے میں سے کچھ بچے نکلے مرغی کے کچھ بچے انڈے میں سے نکلے نکلنے کے بعد سب باہر آ گئے اور ماہرین کی رائے بھی پڑیے کیا ہے کبھی اگر رائے پڑھنے کا موقع ہو تو یہ مرغی کا جو بچہ قدرتی طور پر اس کی چونچ میں ایک نوک پیدا ہو جاتی قدرتی طور چونچ کے اوپر ایک نوک پیدا ہو جاتی اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ انڈے کو اس طریقے سے مارتا ہے کہ انڈا ٹوٹنے کے بعد یہ نوک یا تو خوش ضائع ہو جاتی ہے یا یہ گر جاتی ہے اور اس کے گرنے کے بعد چونچ اس کی کھل جاتی ہے انڈا توڑ کر باہر آ جاتا تو میں نے دیکھا کہ کئی بچے انڈے میں سے باہر نکلے باہر نکلنے کے بعد ان کی یعنی مرغی اچانک میں نے دیکھا کہ چیل اڑتی ہوئی آئی اور چیل نے اپنی آواز نکالی اور مرغی نے اپنی مخصوص آواز نکالی ابھی یہ بچے انڈے میں سے نکلے یہ فوراً مرغی کے پر کے نیچے آ گئے اور اس نے سب کی حفاظت کر کے اپنے بچوں کو بچا دیا میں سوچ لگا مولا یہ سوائے تیری قدرت کے کس کا تماشا ہوگا انڈا تو بالکل بند ہوتا نہ اس میں کوئی آواز جاتی نہ کوئی آواز نکلتی نہ اس میں کوئی پیغام رسانی کا سلسلہ نہ اندر سے پیغام رسانی کا کوئی باہر کا سلسلہ وہ کون ہے سوائے خدا کے جس نے بچوں کو یہ عقل عطا فرماتی اس کو معلوم ہے یہ کم جو آ رہی یہ میری دشمن ہے. یہ مجھے ہلاک کر دی اور وہ ابھی پیدا ہوا جانتا ہے کہ میری امن و آفیت میری اماں کے پیروں میں پڑوں میں ہوگی بتاؤ سوائے خدا کے یہ مارفت کس نے دی اس کو یہ منظر میں نے دیکھا میں سمجھ گیا کہ اللہ تبرک اللہ شریف ہے سوائے اس کے انڈے کے اندر اس کو علم کون دے سکتا دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں دے سکتی تو آپ نے دیکھا یہ مرغی انڈوں پر اتنی مہربان ماں باپ اپنی اولاد پہ کتنے مہربان اولاد اپنے ماں باپ پہ کتنی مہربان یہ سب آپ دیکھتے ہیں یا نہیں سرکار فرماتے ہیں یہ سو حصے جو رحمت کے ہیں اس میں کا ایک حصہ پوری دنیا کو ایک حصہ دیا گیا یہ جو رحمت اللہ نے پیدا کی جب ایک حصے کا یہ حال ہے تو آئیے ہم سرکار سے پوچھتے حضور جو باقی 99 حصے ہیں ان کا کیا ہوگا جب ایک حصے کا حال یہ کہ آدمی پر آدمی اتنا مہربان ہے تو اور ننانوے حصے کا کیا ہوگا سنی یہ خوشخبری فرما کہ ایک حصہ تو رب نے دنیا کو دیا ہے اور ننانوے حصے قیامت کے لیے رکھے اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے ننانوے حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے رکھے ہیں تو بتاؤ جب ایک حصے میں اتنی رحمت ہے ننانوے حصے نے اپنی شان کے مطابق و قیامت کے لیے رکھے ہیں سبحان اللہ اب مجھے بتائیے وہ اپنے بندوں کی کہے سے مقصرت نہیں کرے گا کس قدر اللہ تبارک کا بطال رحم اور کرم فرمائے گا اور اس کے بعد رب کریم کی رحمت اور پیارے مصطفیٰ کی رحمت دیکھیے سبحان اللہ اعلی حضرت امام سنت کہتے ہیں مشداب آسیوں شاہ شہ ابرار ہے ارے تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ نبی دیا جو شاف شہ ابرار سب سے بہترین قیامت میں شفات کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے وہ ذات شہ ابرار تو یہ جناب اللہ تعالیٰ غفار یہ اپنے بندوں کے گنا کو معاف کرے دونوں کریموں سے تمہیں کل قیامت میں پالا پڑنے والا ہے تو یہ تمہاری مفرت ہو جائے یقیناً ما ہو جائے اور حضور علیہ والسلام اسلام کہا ایک حدیث شریف آئیے ٹائم بھی بہت ہو رہا حدیث شریف میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو ایک دعا کا استقاف عطا فرمایا ویسے تو ہر نبی کی دعا ہر نبی مستجاب جابود دعا دعوت لیکن ہر ایک کو الگ سے ایک حصہ دیا جو تم مانگو گے تمہیں عطا کر دیا جائے اور سرکار فرماتے ہیں ہر نبی نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی جو خاص دعا ہے جو ان کو حق دیا گیا وہ دنیا میں مانگ لیا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دنیا میں مانگ لی آدم علیہ السلام نے دنیا میں مانگ لی موس علیہ السلام نے دنیا میں وہ دعا مانگ لی. نو علیہ السلام نے دنیا میں وہ دعا مانگ لی سب نے دعا مانگ حضور فرما سے میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں کی سرکار آپ فرمائیے وہ آپ نے دنیا میں تو دعا نہیں کی تو وہ دعا سے کب کام لیں گے آپ وہ دعا کب کریں گے فرما وہ دعا میں نے دنیا میں نہیں کی جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے اپنی امت کے مغفرت کا سامان جب میں پیش کروں گا اپنی امت کے لیے جو سوال تراز کروں گا تو وہ دعا کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حق دیا ہے اللہ اکبر تو آپ بتائیے کیا کوئی دعا میرے آقا کی رد ہو سکتی ہے یقینا ہم سب کی شفاعت ہو جائے گی مشدف آسیوں شاپ شہ ابرات تہنیت اے مجریم صاف خدا غفار اور مسلم شریف حدیسوں میں مختلف طرق پر آئی اور اس سب کا محسل یہ ہے کل قیامت میں ہم گناہ گار, گار بے کار تلاش کریں گے کہ کوئی مغفرت کا سامان ہو جائے چند انبیاء کرام علی السلام کے پاس پہنچے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ انہوں نے منع کر دیا اور کیا کہا نفسی نفسی عید ابوگیلا غیر جاؤ کسی دوسرے کو تلاش نو علیہ السلام کے پاس گئے انہوں نے بھی کہہ دیا جاؤ کسی دوسرے کو تلاش کرو مو علیہ سلام کے پاس گئے نے بھی کہہ دیا کہ جاؤ کسی دوسرے کو تلاش کرو عیسا علیہ سلام کے پاس گئے ان کا نقسی نقص کی زبو الہ غری آخری میں پہنچیں گے پیارے مستعفی کی بار مجھے بتاؤ ذرا دل پہ ہاتھ کے جو کہتے ہیں ارے حضور کی کیا شائیں وہ تو جیسے ہم جیسے آدمی تھے وغیرہ وغیرہ کیا جائے کیا جا کیا خدا تمہیں پیارے مصطفیٰ کی مار مارفت سے بہرابر کر دے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے جانتے نہیں تم پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا مقام ہی نہیں جانتے کیا مجھے بتاؤ ایسے بک بک کرنے والوں سے پوچھو اگر حضور بھی کہہ دے جاؤ کسی دوسرے کو تلاش کرو نفسی نفسی دہب اللہ بھائی جاؤ کسی دوسرے کو تلاش کرو ایمان سب کو کوئی در ہے کوئی ٹھکانا ہے کوئی چھت ہے جس کے نیچے سہارا لوگ مگر سنو پیارے مستعفی وہ کہیں گے جو ہمارے آقا کی شان کے لائق ہو وہ کیا کہیں گے یہ نہیں کہیں گے نفسی نفی دھ بولا خیری پر مانگے آنا لہا انالہ لہا لامو آؤ میں تو تمہارا منتظر ہوں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اب کیا ہوگا رب کریم کی بار میں جائیں گے اور سر سجدے میں رکھیں گے اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد اللہ کی وہ حمد و سنا کریں گے کہ آج تک کسی نے ایسی تعریف نہ کی ہوگی اللہ تبارک کا ہے یا یہ کہہ دے آسا کا ربو کا مقام ہوگا رب کریم شفاعت قبرہ کا منصب دے گا جو فرما مقام محمود اس کی تصویر میں تقریبا تمام مفسرین کہتے یہ شفاعت قبرہ جو حضور علیہ السلام کو دی جائے کیا ہوگا رب کریم کے دربار میں سربہ سجود ہوں گے رب کریم فرما کا میرے محبوب تمہاری زلفیں کیا مانگتی بتاؤ سوال کرو تاکہ تمہیں دیا جائے حضور ارض کریں گے مولا میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں اور حضور پہلے فرما چکے کہ رب کریم جب میری امت کے معاملے میں جب مجھ سے پوچھے گا ایک ایک کو غلام کو چن کر جب سے جنت سے جہنم سے, سے, سے نہ نکال لوں اس وقت تک میں اعلان ہی نہیں کروں گا کہ میں اپنے رب سے راضی ایک ایک کو چن کر کے نہ نکالوں اس وقت تک اعلان نہیں ہوگا سجدہ کریں گے بڑا تری ربی کریم فرما محبوب اٹھاؤ اپنے سر کو تمہاری زلفیں کیا مانگتی ہیں حضور ارض کریں گے مولا اپنی امت کی شفاعت یہ چاہتا ہوں میں ساری امت کی تو شفاعت کر لے ان کی مقصرت کر دے ربی کریم فرمات گا میرے محبوب جب تم دنیا میں تھے جو ہم کہتے تھے وہ تم کرتے تھے آج اٹھاؤ اپنا سر محبوب وہ ہوگا جو تم چاہو گے آج وہ ہوگا جو تم چاہو گے اور وہ کیا ہوگا جو تم چاہو گے وہ کیا ہوگا میں نے الفاظ کے ہیر پھیر میں آپ کو پانچ دیا ہو نہیں قرآن کا ترجمہ سنے نسے پرانی بلا سوفا یوتی کربو کا پتھر میرے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا اتنا دوں گا تمہاری امت کے معاملے میں کہ تمہیں راضی کر دوں گا تمہیں راضی کر دوں گا اس لیے امام میں یہ سبنت کہتے اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آدم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد بڑا سوف یوتی کر ربو کا پتر تھا میں تم کو اتنا دوں گا میرے محبوب کے تم کو راضی کر دوں گا اور حضور فرماتے جب تک میرا ایک بھی غلام جہنم میں ہو وہ جب تک اسے نکال نہ لوں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا آپ نے دیکھا کیسے کریم ہے کیسے رحیم ہے تو اس شب میں دعا کی جائے پیارے مصطفیٰ کی شفا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبول فرما یہ تو میں نے اب اس کے بعد آئیے ذرا بہت مختصر الفاظ میں دعا کے معاملے آج ایک معاملہ کیا ہے مفت جاب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دعا قبول کرتا لیکن بشرط یہ کہ دعا کرنے والا صحیح طریقے سے دعا کرے وہ کیا ہے اعلی حضرت امام سنت کے والد گرامی کے کتاب احسن الرآبی دعا آداب دعا سے متعلق اتنی شاندار کتاب آپ کو کہیں نہیں ملے پھر سونے پر سہاگا یہ کہ اس پر آشیہ امام علسم کا زیل المدع اس نے اور چار چاند لگا دیے ہیں میں اس کا اردو میں ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں اللہ تبارک وبا تعالی کے دربار میں ہاتھ پھیلانا مانگنے کے تین طریقے ایک تو یہ کہ جب ہاتھ پھیلاؤ تو اپنے ہاتھوں کو سینے کے مقابل رکھو ایک طریقہ یہ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے چہرے کے مد مقابل رکھ اپنے ہاتھوں کو چہروں کی سیٹ میں رکھو اور ایک طریقہ کیا ہے سبحان اللہ راوی کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے حضور کو دیکھا کہ آپ نے اتنے ہاتھ اٹھائے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے بغل میں سے نور نکلا اور آپ کے بغل میں سے نور کی کننیں نکلی یہ ہم نے دیکھا ہماری بغلوں میں تو بدبو ہوتی اور پیارے مصطفیٰ کی بغلیں چمکتی ہیں اور نور نکلتا اس لیے کہ کوئی مائل کشیل پیارے مصطفیٰ کے قریب آ نہیں سکتا مائل کشیل تو کیا آئے پریا موتبر کتب کو کہ پیارے مصطفیٰ پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمبت ایسا نہ ہو کہ رونتے ہوئے سائے پر حضور کے پیر رکھ کر کہ میں نے تمہارے نبی کے سائے کو روم دیا تو حضور کا سایہ نہ صورت کی روشنی میں نظر آتا نہ چاند کی روشنی میں نظر آتا کیوں کان نورا اس لیے کہ وہ تو سراپا نور تھے اس لیے ان کا سایہ نظر نہیں آیا کرتا یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم عزیزہ گرامی تو حضور علی سلاسلام کا مقام آپ نے دیکھا کتنا پلند اور کتنا بالا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علی وسلم کے دربار سے عزیزان گرامی پروان نجات جو ہے وہ یقیناً ہم کو عزیزان گرامی ملے گا تو حضور علیہ السلام اتنا ہاتھ اٹھاتے کہ نور سے بغلیں چمکنے لگتی تو مطلب اتنی اوپر بھی ہاتھ اٹھایا جا سکتا اور حق کڑوا لگتا اول تو ہم نے دعا کرنی چھوڑی دی مولانا نے سرس پڑھا دو سنتیں اپنی جلدی میں پڑھی پڑھنے کے بعد جوتے بغل میں دبائے اور اتنی تیز جاتے ہیں کہ نئے نمازی کو ایسا پتہ لگے کوئی جوتا چورانے والا جانا اچھا اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ ہم سعودی عرب جانے لگ گئے مصر جانے لگ گئے یہاں جانے لگ گئے کہنے صاحب جہاں اسلام پھیلا با تو دعا ہوتی نہیں نہ نماز جنازہ کی دعا ہوتی ہے اور نہ کوئی اور دعا ہوتی ہے لیجئے نماز جنازہ میں ایک طرح السلام علیکم رحمت اللہ اٹھاؤ جنازہ اور جاؤ اتنی سہولت آپ کو کہیں اور ملی دیکھا آپ نے کیا انداز اللہ اکبر تو وہاں جانے لگ گئے سب ننگے سر نماز پڑھنے لگ گئے سنتیں چھوڑ دی جوتے سنبھالے اور یہ اور وہ گئے کہ سارا کام ہم نے شروع کر دیا اور جو دعا کرتے بھی ہیں آدھے نمازی وہ کس طرح دعا کرتے ہیں ہاتھ نیچے رکھے مردار کی طریقے سے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ ہوتے ہیں جیسے دیکھنے سے مجھ جیسے آدمی کو لگتا ہے کہ سب کچھ اسے مل گیا اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں جو ہاتھ پھیلا بھائی ہاتھ تو وہ پھیلائے گا جس آدمی کو ضرورت تو جب یہ کسی ضرورت نہیں تو ہاتھ اس مردار پہ بالکل جیسے نیچے کی طرف رکھے گا ارے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاؤ وہ اپنے بندوں کے اپنے دربار میں ہاتھ پھیلانے سے خوش ہوتا وہ خوش ہوتا وہ راضی ہوتا کہ اس سے کوئی مانگے اور ہاتھ پھیلائے اس کے دربار ہاتھوں کو پھیلاؤ جس طرح میں نے کیا آپ تو لوگوش لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس طرح کرتے رہتے ہاتھوں کو جیسے بزو فرما رہے ٹھکانے سے رکھو اس طریقے سے ہاں فتح و دنیا میں ایک جا سے پوچھا کہ یہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر رکھے جائیں الگ رکھے جائیں بڑا مختصر فتبہ ہے جس نے دلائل نہیں فرما ہاتھوں کو جدا رکھا جائے ہاتھوں کو جدا رکھے سینے کے مقابل رکھے یا چہرے کے مقابل اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کیسے اپنے آزا کو خاشے بنا یعنی بدن سے یہ ظاہر ہو کہ خوف خدا ہم پر تاریخ اپنے چہرے کو رونا جیسا بناؤ رونا نہ آئے تو رونے کی سی شکل بنا لو اللہ اکبر اور رونا آئے تو بہت اچھا کہ رب کریم اپنے بندے کے روتے ہوئے دعا کرنے کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا فرمایا جو آنکھ اسلامی سرحد پر جاگے اور جو آنکھ سے آنسو نکل آئے اللہ کے خوف سے ایسی آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی کبھی جہنم میں نہیں جائے گی اللہ اور بے شماری اس کی حدیثیں سے جسے ہم جمعہ میں گزشتہ یوم جہاد کے موقع پہ ہم نے عرض کیا ہے ٹھکانے سے دعا کرو اور دعا قبلے کی پبلے کی طرح منہ کر کے دعا کرو کہ حضور علیہ السلام طبلے کی طرح منہ کر کے دعا کرتے تھے مگر یاد رہے کہ اگر مسجد نبوی میں ہو تو مسجد نبی میں کاب کی طرح پیٹ کرو اور پیارے مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ امام مالک کا فتویٰ صاحب عالم گیری نے بھی آداب دعا میں مسجد نبی میں یہی لکھا کہ جب جاؤ صاحب قبر کہیں بھی مزہ کسی بزرگ کے بزرگ کی, کی طرف منہ کرو تبلے کی طرف پیٹ کرو اور عام دنوں میں تبلے کی طرف منہ کرو اور اللہ تبارک کا وطالہ دعا چاہو دل کو دنیاوی خیالات سے بالکل بیگانہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ اور رب کریم دعا کو قبول کرتا سرکار فرماتے بہت سارے ایسے ہاتھ ہاتھ اڑا کرتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یا اللہ مگر اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ جو کپڑا پہنے وہ حرام منہ میں لقما حرام ہے پیٹ میں کھانا حرام تو حرام جس میں داخل ہو جائے ان کی دعا اللہ تبارک بات اللہ قبول نہیں کرتا اور ارشاد فرمایا جو دعا کرو گے قبول ہوگی ارشاد باری تالا سنیے او دو اونی گم جو مانگو گے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا مگر دعا کے قبول ہونے کا معنی جاننا بہت ضروری اس کا معنی کیا ہے ابھی ضام گرامی اس کا معنی یہ ہے دعا قبول ہونے کا کہ جو تم دعا کرو بے آئی نہیں وہی تمہیں مل جائے ایک دعا کا معنی یہ قبول ہونے کا وہ چیز تو تمہیں نہیں ملی جو تم نے مانگی مگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اجر و سباب میں کچھ نیکیاں لکھ دی دعا مانگنے کے یہ وقت یہ نہ ہوا تو اللہ تبارک بہت نے تمہارے گناہوں میں سے کچھ تمہاری سیاہی دھو دی کچھ گناہوں کو معاف کر دیا یہ مانا دعا کے قبول ہونے کبھی شیطان وسوسہ ڈالے کہ دیکھیے کل شب قدر میں ہم نے دعا کی تھی قبول قبولی نہیں ہوئی قبول ہونے کا یہ مانا اور بلکہ قیامت میں جب آدمی کو اس کی دعا کر ایوز دیا جائے گا یہ پہاڑ کے برابر سب سے ہوں گے جب دیا جائے تو مسلمان کہے گا مولا میں نے اتنی بڑی نیکی تو کبھی بھی نہیں کی تو اتنی بڑی نیکیوں کا پلندرا مجھے مل رہا اتنا بڑا اتنی بڑی نیکیاں اتنا بڑا پہاڑ میں نے تو یہ نیکی نہ کی یاد دلائے جائے گا بندے فلاں موقبی جو نے دعا کی تھی ہم نے وہ دعا تو تیری قبول نہیں کی بلکہ آج تجھے دعا کا اے جو ہے وہ ہم نے اجر و ثواب دے دیا بندہ پشتائے گا کاش کہ کوئی دعا میری دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی سب کا ای اور معاوضہ قیامت ہی میں مل جاتا تو یاد رکھو دعا کے قبول ہونے کا معنی یہ ہے اور آپ نے فقیروں کو دیکھا کیسے مانتے ہیں منہ کیسا بناتے بناوٹی اور آج کل بناوٹی فقیر زیادہ کم فقیر تو کم ہے یہ آپ نے اخبار میں پڑھا ہے یہ فقیروں کو گھیر گھیردھار کر دمدے اور ریوڑ کی طریقے سے جو لو لے کر آتا ہے شیطان صفت انسان یہ ٹھیکہ اخبار میں میں نے پڑھا ہے ساڑھے پانچ کروڑوں میں نیلام ہوا بھی مانگنے کا کراچی کا ٹھیک ساڑھے پانچ کروڑوں میں نیلام ہوا اندازہ لگا یہ با لیکن مانگنے کا انداز دیکھا ان کا ایسے بھی مانگتے جیسے ہم یوں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں مانگ کہ کسی کے شیٹ پر کھڑے ہوئے کہا بھائی شیر صاحب تو لگائے گھر سے مانگنے کا طریقہ اس طرح مانگا جاتا آدمی رونے جیسا منہ مناتا کہ شیر صاحب کچھ رحم کیجئے رحم آ نہیں رہا شیر صاحب رحم کیجئے شیر صاحب میں بھوکا رہم ہی نہیں آ رہا جب وہ کہے شیر صاحب آپ کے بچے جیتے رہے اس وقت ہاں یہ بچوں کے لیے دعا کر رہا شیر صاحب آپ کی بیگم زندہ رہے شیر صاحب آپ کے بچوں کا آپ کے فرمان اب رحم شروع ہو جاتا کچھ نہ کچھ مانگنے والے کو مل جاتا تو رب کریم کے دربار میں کیسے مانگو اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے سلامت رہیں رہے اللہ ذلح سما اللہ اس کے تو کوئی اولاد نہیں اس کے تو بال بچے نہیں تم کسی کا واسطہ دو رب کریم نے فرما سنو میری کوئی اولاد تو نہیں ہے مگر میرا ایک حبیب ہے پیارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم مانگو میرے دربار میں تو میرے حبیب پہ درود پڑھ کے مانگو میرے حبیب درود پڑھ کے اور آخری میں بھی درود پڑھو تو جو پیش میں کی دعا ہے اللہ تبارک کا وطالعہ کبھی بھی اسے رد نہیں فرمائے گا تو حضور علیہ السلام پر درود پڑھ کے جب مانگو گے تو اللہ تبارک کا وطالعہ یقینا ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور یقینا ہمیں وہ کچھ عطا فرمائے گا عفیذہ نے جو ہم مانگیں لیکن مانا اس کا سمجھ لیجیے کہ دعا کے مقبول ہونے کا عزیزان گرامی طریقہ کیا ہے یہ میں نے یہ حالات معاملہ اس لیے بیان کیے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے کہ رب کریم اپنے بندوں پر کتنا رہی اور آج اپنے بندوں کی دعا کو دعا کو قبول کرتا حضور علیہ سلاط وسلام کل قیامت میں ہمارے شفی اللہ تبارک قبطہ کل قیامت میں ہم پر مہربانی کرے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی وہاں بھی اللہ اور اس کے رسول سے انشاءاللہ ہماری نجات ہوگی یہ میں نے حالانکہ میری طبیعت اتنی خراب کہ پہلے اگر میں کہتا تو آپ مایوس ہو جاتے مولانا تو پہلے کہہ دیا کہ طبیعت خراب اس لیے میں آخری میں کہہ رہا ہوں کہ میری طبیعت اتنی خراب ہے دو تین دن سے کہ میں تو اتنا کہنے کے لائق بھی نہیں تھا یہ تو آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر کا صدقہ اللہ تبارک بطالی کے ذکر کا صدقہ ہے کہ رب کریم نے مجھے یہ ہمت عطا فرمائی میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں جو کچھ کہا گیا رب دی کریم اپنے دربار میں قبول فرمائے اب ذکر شریف ہوگا بتیاں بند ہو جائیں اس کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد صلاح و سلام مناجات اور اس کے بعد میں آپ تمام حضرات جو ہیں وہ ہماری حزب توفیق جو شہری کا انتظام کیا ہے وہ شہری آپ تناول فرما کر کے تشریف لے جائیے کوئی کھانے میں رہ جائے کوئی کثر رہ جائے تو خدا کے لیے آج کوئی بدوا مت کیجیے گا ہمارے لیے بلکہ صبر کو کام لیتے ہوئے گھر میں تیری کر لیجیے گا ورنہ انتظام تو ہم نے بڑے کافی مقدار میں کیا کبھی یہ نہ سمجھیں گھر میں آپ کو کرنی ہے لیکن کافی مقدار میں انتظام ہے لیکن اتنے بڑے انتظام میں کئی سیب ہو جاتا کوئی نہ کوئی گڑڑ ہو جاتی کارکنوں سے کوئی سیب ہو جاتا ہے تو برائے کرم اسے معاف کر دیں اور یہ بھی دعا کریں کہ جو رمضان باقی ہیں اب اللہ اس میں ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے اور بار بار ہمیں ایسی شب اور بار بار ہمیں ایسے رمضان عطا فرمائے وما نا طور پر اطمینان سکون زمانی ساتھ بیٹھ کر گرو شریف پہلے پہ اللہ على دن محمد کرم وباری وباری کو موانا محمد کرم وباری اللہ مسل على سیدا و مولانا محمد ما دین و کرم وہاری و سلیم دا پوری ڈال اٹھائی دنیا اللہ صلی و مولانا محمد ماؤ دین جہدی و کرم و باری کو سلیم جہاں جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے لوگوں کے کم نے مت ملانے جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ اللہ Noor Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. I love you. فل کی کل لیم بی سلمی دکل دیدمی مونا سل دریم آبادی کا فیل فل کی کل لی Muhammadus sayyidul پینی مینور بیوی مور سل لی مل آب علا ہبی کا کل لی میبل ہبھی بل تور چاشا پا تو لمل آوک نی نی مولا یا صل لیو سلم دائم المر عبادت علی عبیدک کوئی لوگ کی کوئی نی نی کم ابرا و نصیبم بلم تیرا تو وا اتلا کر تری بم رب مولا یا صل دائم آبادن علی حبیب کا خیر لوگ کہ لے نہیں تم ردا ہے حبیب گڑیو وا او مرا وا علی وا ان اتمن لی بسلم داری مل آ کل لی یار بیل مست پلگ ماں سیدنا رو برلا ناما گایا وسیع المل آب دن علا کے کل ری می اب یا تو می بنایا کرد آتا نی آتے ارہمبی ہاں جمعانہ اشفا بیہ مربانہ اشما بیہ کالانہ اب سر بیا ہالانہ اب پھر بھی ہاں موتانا نور بھی ہاں کل بانا باطو بیہ وز <متدع> يا شيخنا يا ورثي الكرامي مولا يا صل لي وسلم دائم على حبيبيك غير لولك كل اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين اور رحمان رحیم امال کیوم دین یا کا نا بدھ یا دین اثرات مستفین سرات عطا کا جب پڑے مشکل شہر مشکل کشاں کا ساتھ ہو یا علای بھول جائیں کی تکلیف کو یا علای بھول جائیں کی تکلیف کو شادیے دیدار اس نے مستعفی کا ساتھ ہو شادی دیدار اس نے مستعفی کا ساتھ ہو یا علاحی گورتی راک کی جبائیں سخت راہ یا یلا گورتی راک کی جب سخت رات ان کے پیارے م کی صبح ہے جافیز ہو ان کے پیارے مو کی صبح ہے جافاتا ساتھ ہو یا علاحی گرمی میں شرط جب بڑ کے بدل یا علاحی گرمی میں شرط جب بڑ کے بدل دام نے ہے بوبے کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دام نے ہے بوبے کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا علاحی نام ہے آمال جب کھلنے لگے یا الہی نام اے آمال سب کھلنے لگے عیب بے پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سارے شم پر چلنا پڑے رب مسلم کہنے والے ومزودا کا ساتھ ہو رب مسلم کہنے والے ونزود ساتھ ہو یا الہی جب رضا خوابیں گراتے سر یا علا جب رضا خوابیں گلاسے سر اٹھائے دولت بے دار عشق مستعفی کا ساتھ ہو دولت بے دار عشق مستعفی کا آمین یا رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معذن الجود والكرم وآله وبارك وصلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقديلنا بها جميع الحاجات وتطاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتب... وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قديم ببركة إن الله وملائكته يصلون على نهاية یادی نو سلو عل وسلیمو تسلیم الہلہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد موہم الجود دے و آلحی و سلاما کسلیم یا سیدی یا رسول سیارلو سبحان ربک رب العزات عما یصیفون وصلام عما المرسلین والحمد للہ رب العالمین ورحمت کا یا رحم الرحمین تمام حضرات ایک اعلان سن لیں ہماری یہاں صرف شب قدر میں نماز اس ایک دن جہاں جہاں حضراتیں کھڑے ہو جائیں مصطفی جانِ رہ تیلا کون سلام مصطفیٰ جانِ رہم تلا کو سلام شمعِ بز میں ہر دایا تلا کون سلام شمعِ بز میں تلا کو سلا, سلا دل کے قدموں پہ سجدہ دا کریں جانب منہ سے بولی سجر دے گا ہی وہ ہے محبوب مالی کے سی بے رج آتی شم سوش کل pe نائی بے دے خدر کو سلام شمع بز میں دایا تینا کو سلاڑ گئی جس پہ میں ہے شر میں بقی شا گیا دیکھا جی سمت اب کرم را گیا رخ جی در ہو گیا زندگی پا گیا جس طرح سے اٹھ گئی دم دم آ جایا اس نائے تلا کھو سلا مستفا جانے رہم تلا کھو سلا سمائے میں دایا پلاسلا جن کے جلوے زمان پیچھان لگے جن کی دسے آدھے رکان لگے جن سے ظلم کا دے نور پا لگے جن سے تاری دل جگمگا نی لگ اس چمک والی رنگا تلا کو سلا مستفی جانے رہ ملا کو سلا می بز میں ہتا تلا گوسلا سمے بج میں دایا تلا گو سلاف بے مت کے بعد لے ہو تو جبکہ ہو ہے تار ف نب تین سیکا شو جبکہ کا کسی پینا چلتا گو کاش محسو میں جب ان کی آ مد بیجی سب ان کی شوق تلا کو سلام مستہ جان رحمت تیلا کو سلام شمع بز میں ہی دایا بلا گو سلا ہے کایا سرم بار تنا از تو پھیلے جانا بیری سالت م ج سینا سیتا میں آب ایتا حساب وہ کتاب کا بد احل کن میلا کو سلام مست جانے ماں پلا گوس لام شم بز میں ہدایا کو سلام حق کے مہرم ایم تو راتے اکرم ایم تو شاندر میلا کو سلا یشی के बर مولانا محمدی معودنی الجود کرمی والی وباری وسلی جو میں کہوں وہ تمام حضرات ان قدیمات کو دہرا استغفر الله ربی الله وئی من كل ردی منکل بلا استغفر الله ربی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 أستغفر الله ربي من كل دنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل دنب وأتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين افتا اللہ ربی من کل من باتو لا علاح اللہ انت سب شان کا من والین لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك انني كنت, كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك ہندی کون تو مینم وال انتا سبحان کا ہن کون تو مینم والا ہندی کون تو مینم والی ہم سب کی حاضری کو اپنی وار کا میں قبول فرمائے کرمی و حضرات جتنے بھی اس مجمعے میں موجود ملائع کر ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمانا اللہ ہم تیرے دربار میں استفار و دعا کے لیے حاضر ہوئے ملائے کریم ہماری حاضری کو قبول فرمانا الہ تمام شرکاء محفل کی مغفرت فرما اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما اللہی ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے تمام عیوس اکربا کی مغفرت فرما جتنے بھی ہمیں ہمارے, ہمارے مرحومین کریم سب کی مقصد فرما جو جو احباب ہمارے دنیا سے چلے گئے مولا مولا ان کی فرما بلائی ہمارے تمام آیوز اکربا جو دنیا سے چلے گی ان کی قبروں کو روشن فرم بلا ان کی خبروں کو بنا دے بلا اپنے حبیب ان کی قبروں کو وسعت اور خصوطہ فرم تمام ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرم بلاہی ہم سب کی فرما مولا ہم سب کی مغفرت فرما مولا کرم حشر کی سختوں سے محفوظ فرما اللہی حشر کی سختی سے محفوظ فرما مولا پل سراعت کی سختی سے محفوظ فرما الہی پل سراط کی سختی سے محفوظ فرما مولاء کریم ہر قسم کی سختی سے محفوظ فرما الہی قبر کے حول سے محفوظ فرما الہی قبر کی سختی سے محفوظ فرما ہمارے ابا و ادا عئی ذکر کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما اللہ ہمارے آباؤ و اجداد اہل و عیال کو اپنی خبروں میں چین سکون تمامت نصیب فرما ان سب کو چین سکون تمامت نصیب فرما ہمارے جو جو عائزہ دنیا سے چلے گی ان سب کی مخصرت فرما مولا ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اجلا تھا جتنے مریض مولا کریم سب کو شفا کاملہ اجلا جو یہاں موجود ہیں خواتین و حضرات مولا کریم سب کو شفاء کاملہ اجلا تھا مولا جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں ہم سب کو مہلک قسم کی بیماریوں سے محفوظ کرنا ٹی بی اور کینسر لا علاج بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما جو ہمارے عیزہ سے مبتلا کریم مولا قریب سب کو اس سے نجات عطا فرما جو مسلمان بھائی ہمارے اسپتالوں میں بیماریں مولا قریب انہیں صحت کے ساتھ اسپتالوں سے وہ مولا جو آپریشن کے مرحلے مولا کریم ان کے آپریشن میں کامیابی کامرانہ دمکنار فرما بنا یہ تمام مریضوں کو صحت و آفریت نصیب فرما مولا بے روزگاروں کو نیک نیک حلال تیے بے روزگار ادا فرم جتنے بھی برسر روزگار کی روزی میں کاروبار میں تجارت میں برکتیں عطا فرم مولا کریم جتنے مسلمان بے روزگار نیک حلال تیب بے روزگار عطا فرم جو برسر روزگار کی روزی میں الہی برکتیں عطا فرم دعا کیجیے ان تمام جوان بچیوں کے لیے جن کے رشتے نہیں آتے جنہوں نے درخواست کی ملائی کریم جوان بچیوں کو نیک سال رشتے عطا فرم الہیوں نے نیک شوہر اطافرم جہاں جہاں گھر میں پریشانی مولاء کریم پریشانیوں کو مولاء کریم انسیت میں اور محبت میں بدل جہاں بھائی بہنوں میں گھروں میں اختلاف مولا کر سے انسیت میں بدلتے مولاء کریم جو تمام ہمارے رشتے دار آئند اخرابہ ہیں جو مقروض ہیں بار طرف سروپ دوشی اطاف فلاح تمام مقروض حضرات کو بار طرف سے سروپ دوشی اطاف فلاحی جتنے شرکا محفل ہم سب کو ارضی سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما مولا ہم سب کو عربی سماغی بالاؤں سے محفوظ فرما ہاس دین حساس کے حسل شرریوں کے شر نظر بس سے محفوظ فرما بلا ہاس دین کے حسل کے شر نظر بس محفوظ فرما اس دعا کی جن دنوں میں جو زلزلے میں ہمارے مسلمان بھائی ایک لاکھ سے زائد شہید ہوئے ولائے کریم ان سب کی مغفرت فرما اِلای ان کی مغفرت فرما بلا ان حادثہ مسلمانوں کو محفوظ فرما ولائے کریم جو مسلمان جہاں بابو میں ان کی خواتین بیوہ اور ان کے بچے جو اس وقت زندہ ہے مولا کریم ان کی غیب سے مدد فرما یہ ان کی غیب سے مدد فرما لائی ان کی غیب سے مدد فرما خود کی دعا کیجیے ہمارے نشتر پار کے شوائے نشتر پاک کے لیے ملائے کریم ان کی مغفرت فرما مولا انہیں جوار رحمت میں جگہ جکاتا فرما جنت نت اندوں سے مقام اتا فرما ان کے سویر خبیر گناؤں کو مات فرما کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو در گزر فرما ان کے بھی تمام عیز اکربا کو صبر جبیر اطافرما ان کی بیواؤں ان کے بچوں کو غیر سے مدد فرما ان سب پر ادائی اپنا فضل فرما کرم فرما ملا کریم تمام کے سب کے حادثات سے ہم مسلمانوں کو اِلاحی محفوظ فرما اس شہر کراچی میں جو حادثات بڑھتی ہوئی صورت مولاء کریم ان سب سے ہمیں ہمارے عیز وبا کو محفوظ فرما تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ فرما اِلاحی ایمان پر ثابت قدم فرما ہلاحی ایمان پر زندگی اور ایمان پر موتدہ فرما مولاء کریم ایمان کی ہلاکت سے مولا کر ہمیں اس سے متمدن فرما بنا اپنے دین اور اسلام پر استقامت آتا مذہب مہذب اہل سنت پر استقامت آتا سرم ایمان پر استقامت آتا سرم ہمیں اہل سنت کے مسلک پر استقامت آتا سرم بنا ہی کے پکڑوں کی سے بچا شیطان کے پکڑوں کی سے بچا مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استحکامت آتا کہ یہ ملائق ہمارے علماء اور بشاع کی عمروں میں برکتیں آتا فرم جہاں جہاں ہمارے علماء ملائے ان کی عمروں میں برکتیں آتا فرم مولا ہماری مساجد ہمارے مدرسوں میں روز و ہدایت کا سلسلہ قیام قیامت جاری اور ساری فرما الہی ہماری مساجد کی حفاظت فرما ہمارے مدارس کی حفاظت فرما ہمارے جتنے مشاہد نظام الہی ان کے آسمانوں کی حفاظت فرما وہ حصاً بریوی شریف میں حضرت اللہ مولانا رضا خان صاحب کو صحت و آپ کے پتہ تھا مارحا شریف کے تمام شہزاد حسام میاں صاحب کو الہی صحت و آپ کے پتہ فرما بلی بھی شریف کے تمام شہزادوں کو امن و آفیت نصیب پر جہاں جہاں ہمارے مشاق مولائے کریم سب کو امن و عافیت نصیب فرما الہی سب پر اپنا فصل فرما کرم فرم حاجی یونو صاحب کے کی دعا کیے جن کے صاحبزادی انتظام اہتمام کرتے ہیں مولانا ان کی مغفرت فرم علاء سب کی مغفرت پر حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی جائے اللہ کے اہل خانہ کی حفاظت پر حضرت اللہ قاری صاحب کے درجات کو بلند پر علائی ان کی قبر کو منور فرما یہ قبر کو وسعت اور خصوط عطا فرما یہ قبر کو خوابگاہ دحیج بنا دسن رضا کے جتنے کارکنان ہیں جو یہ کام کو انجام دے رہے ملائے کریم ہمارے تمام کارکنوں کی حفاظت فرما ان کی عمر میں علم برکتیں عطا فرما جو جو حضرات اس کام کو انجام دے رہے اس محفل کو سجانے دے رچانے ملائے کریم ان سب کو امن و عافیت نصیب فرما حاجی جنو صاحب کے صاحبزانوں کو امن و عافیت نصیب فرما جہاں جہاں ہمارے لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں خصوصاً اسلام آباد میں ایمان میں حافظ محمد آصف صاحب کی قیادت میں اور لائنز ایریے میں اللہ والی مسجد میں دنیا بھر میں انٹرنیٹ پر جہاں جہاں یہ پروگرام ہمارے مسلمان بھائی سن رہے ہیں ولائے کریم ان کی شرکت بھی اپنے دربار میں قبول فرما اللہ سب کو امن و آپ کی نصیب فرما اس محفل کی برکتوں سے علاحی سب کو متمدن فرما اس محفل کی برکتوں اسلائی سب کو متمد فرما سب اپنا کرم فرما فضل فرما دعا کیجئے یہ مولا کری ہمارے جن بچوں نے امتحانات دیئے ان کو اعلیٰ نمبروں سے کامیابی عطا فرما ہر مرحلے مسلمانوں کو کامیابی کام رحم کنار فرما مولا عالم اسلام پر رحم فرما مسلمان جان کہیں ان کی عزت و آبر جان و مال کی عبادت فرما مولا گرا کے مسلمانوں کی عبادت فرما مولا ان کی غیب سے مدد فرما افغانستان کے مسلمانوں کی عبادت فرما عیزائی چٹنیاں بیرود کے مسلمانوں پر رحم فرما مولا فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما بلائی ان کے غیب سے مدد فرما افغانستان کے مسلمانوں پر رحم فرما بلائی کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما جہاں جہاں مسلمان کفار مشرکین سے برسر جہاں اللہ مسلمانوں کو فتو عطا فرما پرائی مسلمان جہاں کہیں بھی ان کی عزت و آمر جان و مالک عبادت فرما بلائی جہاں جہاں مسلمان کی عزت و آب رجحان کی حفاظت فرما بلائی اسلام کو ہر معاملے میں کامیابی کام رہنا اسلائی اللہی اسلام کو سر بلندی عطا فرما کفار مشرفین کو, کو پسپائی عطا فرما بلا جہا جہاں جہاں مسلمان ان کی حفاظت فرما ہمارے بیرون ملک جو بھائی ہیں عمرہ کرنے گئے ہیں وہاں رہتے ہیں مولا کریم وہاں ان کی حفاظت فرما اناہی ان کی بھی حفاظت فرما بلا ہمارے دلوں میں اشتے مصطفیٰ راشد فرما محبت رسوس ہمارے سینوں کو بھر دے مولا بے دینوں کے کی مکرو کیس سے بچا شیطان کے کی مکرو کی سے بچا مذہب مہذب اہل سنت پر استحمت عطا فرما دعا کیجئے مولا کریم جو بھائی ہمارے جھوٹے مقدمات میں مبتلا مولا ان کی رہائی عطا فرمای جو جھوٹے مقدمات میں مبتلا مولائے کریم ان کی رہائی کے اسباب فرما خوش دعا کیجئے مولائے کریم جو ہمارے بھائی جنہوں نے انتخاب کیا ہماری مسجد میں اور جہاں جہاں احتقاط کیا مولاء کریم ان کے احتقاق کو اپنے دربار میں قبول فرما مولائے کریم احتقاق میں جو عبادتیں انہوں نے کی اسے قبول فرما جو دعا کی انہوں نے دعاؤں کو قبول فرما اپنے اور ہمارے جو دعائیں کی مولاء کریم اسے قبول فرما مولا ہماری نماز اور تلابیوں کو اپنے دربار میں قبول فرما بلائی ہمارے پران مجید سننے سنانے کو اپنے دربار میں قبول فرما ہمارے تلادت قرآن مجید کو قبول فرما الہی ابھی جو چند رمضان باقی اس نے ہمیں عطا اطافرم تراویوں پر روزہ رکھنے پر استقامت عطا اطاف الہی اپنے رحمتوں کا نزول فرما تمام روزے داروں کو الہی ہمت اور توانائی اطافرم جو جو علماء ہماری خدمت انجام دے رہے مولائے کریم دین کے ان کو ہمت اور توانائی اطافرم تمام امراض سے انہیں سو دوشی عطا فرما تمام کو انہیں صحت و عافیت نصیب فرما الہی جہاں جہاں مسلمان ہے کریم سب کو صحت و عافیت نصیب فرما حرمین شریفین کی حاضری کی جو لوگ تمنا رکھتے مولا ایک کری ہماری مرادوں کو پورا فرما الہی ہمیں وہاں حاضر ہونے کی توفیق مطا فرما الہائی ہمارے مسلمانوں کو ہمارے مسلمان حکمرانوں کو سلیم سلیمتہ فرما اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی توفیق متا فرم ہمارے حکمرانوں کو اپنے سلیمتہ فرم خوش دعا کیجیے مولا پاکستان کی عبادت فرما اللہ پاکستان کی عبادت فرما پہلے پاکستان کی عبادت فرما مولا کراچی کی حفاظت فرما مولا کراچی کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے یہاں انتشار پریشانیوں کو نہ دور فرما دے آپس کے لڑائی جھگڑوں خصیت اور محبت میں بدل دے جہاں جہاں مسلمانیں بولا کریم سب پر اپنا کرم فرما اپنا رہن پر یا رب العالمین ربنا رہنا انت سمی العالیم وہ یا مولانا انت الرفیم آتینا سدیا حسن وہ ملا خ رب حسن وکین علا منار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد الذي هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اننت بالوصاد اللهم من احييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفىته منا فتوفه على الايمان اللهم اعذ الإسلام والمسلمين الله اعذ الاسلام والمسلمين اللهم اعذ الإسلام والمسلمين اللهم اعذ الاسلام والمسلمين بلائے کریم ہماری دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرمایا الہی جو جو حضرات یہاں موجود ہے یقینا ہماری کوئی نہ کوئی آرز و تمنا اپنے دلوں میں خواتین و حضرات جتنے موجود بلائے کریم سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر الہی سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھرنا لاتونا انہ تش مینا کما ملا تو ہمنا مالا لنا پتہ وا سو این ورحم واف ونا ومنا واف ونا ومنا اکانا فن خونا رب العالمين مولا کریم جو تیرا اور تیرے پیارے حبیب علیہ السلام ذکوا جو قرآن آیاتیں پڑھی گئیں جو کچھ بھی پڑھا گیا مولا تو ہمیں مہازت سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تھا فی اس کا صباب مرمت فرما سباب کا حتیہ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی دس میں پہنچا دے والا حسط کے وسیلے سے تمام امبیائی کرام علی وسلام کے بارگاہ اقدس میں پہنچا والا حوسط کے وسیلے سے حضور علیہ السلام کے جملہ ادلی بے جملہ ازوا جا سخت جتنے ہمارے سلاسل ہیں سلسلے فادریا چشتیہ یا نقش بندیہ تمام سلسلوں کا قابل نے دین دیگر تمام بزرگان کو پہنچا کر خصوصاً ہمارے شعب بزر سرکار ہو سدم رضی اللہ قربان کو سبھا پہنچا کر جبھی ہمارے مشاہدہ علمائے کراں سخائے مفسرین مفصرین محدرین مشتحکی سب کے اربائے مقدسہ کو اس کا سباب پہنچا جتنے بھی لوگ ہمارے سن رہے کراچی میں اسلام آباد میں جہاں جہاں دنیا میں ولائی کریم ہمارے جتنے عزت کربا انتقال کر کے الہی سب کے عربا کو اس کا سبب پہنچا الہی تمام پرومین کو چین سکون تمانی تصا فرما ولائے کریم ہمارے تمام پرومی کی مفرت فرما سب پر اپنا فضل فرما رائم فرما, فرما، امین اربلا عالمی ويبركت ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم صراطم وسلاما عليك يا سيدي يا الله صبح عما کربل عزت ابنا یو فون رب السلیم الحمد للہ ارحم می تمام حضرات کھڑے ہو جائیے سلامت ولا